السلم سلو السلم سلو وسلم سچی بات سکھاتے say am um. Amen. Um. مر میں بیں دو کو تپک مرے کاد میں بیں دو گپک کر ہیں علیہ وسلم وہ خوش رہے مجھ رضا کا سناتے یہ ہیں علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ عار یا رسول و دے کا یا حبی میرے سر کا جو چاہنے بولے قبروں میں اجالے اجال اجالے ہوں گے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفی بارو کے انداز نرال ہوں گے مصطفی بارو کے انداز داز ہوں گے ذرے اس خواہ بندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نان اتارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نا اتارے ہوں گے مل کے پڑھ لیجیے صلی اللہ والے کا یا رسول اللہ وہ صحبھی چم پے بمیں سنبل جو سوارے گے سو چمنے پے بمیں سنبل جو سوارے گے سو ہور بڑ کر شکنے ناز پیوا رے گے سو پور بڑ کر شکل ناز پیوا رے گے سو ہم سیاح میں ہم سے یہاں کارو بی یارب تبھی شر میں سایہ گن ہو تیرے پیارے کے پیارے گے سو سایاف گن تیرے پیارے کے پیارے گیسو سایا سنگ ہو ترے پیارے کے پیارے گیسو دھینی خوشبو سے مہک جا بل بھی خوشبو سے مہک جان دیے گلیاں بلدا کیسے پھولوں میں بسائے ہے تمہارے گے سو پھول میں بسائے ہے تمہارے گے سو کیسے پھولوں میں بسائے ہے تمہارے گے سو سلسلہ پا کے شفا پڑھتے ہیں سلسلہ پاکے شفاعت شفات کا جھکے پڑھتے ہیں کرتے ہیں سجدے شکیر کرتے ہے اشارے گے سو سج شکر کے کرتے ہیں اشارے گے سو سج شکر کے کرتے ہیں ہے اشارے گے سو تیل کی بو تپک نہیں بالوں سے رضا تل کی بو بی تپک تین بالوں سے رضا صبح زیر پہ لٹاتے ہیں ستارے کے سو صبح یار پہ لٹاتے ہیں ستارے کے سو چمنے پہ بمیں سنگل جو سوارے گے سو پور بڑ کر شکنے ناز پہ بارے گے سو گیا رسو اللہ دو منٹ کے لیے آپ صاحبان کو سہمت دوں گا میرے ساتھ ذرا پڑھ لیں فلم میں اگن گر حقن پیش رو پیش بار اے ابھی خدا مروح بار مروہ مروحبا چاہتوں کا سلا آج ہم کو ملا آپ کا نقش پا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا لوگ تڑپا کریں پھر بھی زندہ رہیں سلسلہ شوق کا مرحبا مرحبا مرو ہبا مرو ہبا مرو آپ آکا میرے آپ مولا میرے ہم غلام آپ کا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مر... مجھے مختصر پاشیر پڑھنے کے لیے اجازت دی گئی ہے آئے تو بہت اشعار یاد ہیں اللہ کی کرم سے <تصفح> صلی اللہ علیہ رسول اللہ وہ سلم علیک حبیب اللہ دل گدائے تو یا رسو لے تو یا رسو لافی دے تو یا رسو لافی دے تو یا رسول اللہ کاش ہر مو منزباں بودے کاش ہر مو منزباں بو دے درسم آئے تو یا رسو دل در سمائے تو یا رسول رسو لربیابم بجائے سرم کسم گربیابم بجائے سرم کسم خاک پائے تو یا رسول خاک پائے رسول اور ہمراہمی نمی بخ صد اور ہمر راہمی نمی بخ صد بے رضائے تو یا رسول اللہ بے رائے تو یا رسول اللہ بردر تو سعادی در تو یا رسول لئی یا رسول اللہ وسلمئی یا عشق سرکار کو جو دل میں بسا لیتے ہیں عشق سرکار کو جو دل میں بسا لیتے ہیں اپنے قدموں پہ زمانے کو جھکا لیتے ہیں سلطنت چیز ہے کیا سلطنت چیز ہے کیا اس کی حقیقت کتنی ایک مٹھی میں ایک को کو چھپا لیتے ہیں ان کو اپنے سینے کو مدینہ جو بنا لیتے ہیں اپنے سینے کو مدینہ جو بنا لے تے ہیں صلاح والے کیا رسول اللہ سلام نہیں یا دونوں جہاں میں آپ کا سرکار نور ہے دونوں جہاں میں آپ کا سرکار نور ہے جس کو نظر نہ آئے یہ اس کا قصور ہے کہتا ہے میرا جذبہ ایمان یہ جھوم کر دونوں جہاں میں نام نبی کا سرور ہے ن تکبیر تقبیر نارے رسالت نارے غوثیہ فیض رضا علماء اہل سنت حضرت طبلہ سید شاہ صراب الق صاحب تادری تشریف لا چکے ہیں اور یہ جو راستہ ہے اس کو خالی رہنے دیجئے گا اور حضرت کو سیدھا اپنے نشست تک پہنچنے دیجیے گا بغیر مسافر کے تاکہ وقت بچ سکے اور پروگرام جو خصوصی پروگرام ہے وہ شروع ہو سکے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم حبيب الله صلى الله عليك صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك گیا رسو لما وسلم بوا پلندا باد سے درود پاک صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلہ ع علیہ رسوللہ وسلم عل بک ریش حیران اگسنی یا رسول بک رے کیش حیران پکارے خیش ہیں ران اگسنی یار رسول اللہ پریشان پریشانمشانم رسول اللہ درد اس مغسنی یا رسول لری دے درد اسم مغسنی نارتم ر اسیا بیا حبل رحمانم مغسنی یا رسول بیاں اے حبل رحمانم مغسنی گدا نالا کیا فرماتے ہیں آلہ حضرت یا رسول اللہ آپ کے در پر ایک گدا روتا ہوا کرم کی امید لے کر آیا ہے پھر کہتے تہی داما خالی دامن ہے مگر دانم مگر جانتا ہے کیا اگسنی یا رسول اللہ شلکا ب امیدے کرم نالا تہی داما مگر دانم اگسنی یار سو تہی داما مگر دانم اغسنی رضایت سی لے بی سلطان لا تنہر شہ بہرے خانم مغسنی رسو لاہ عزی خانم صلی اللہ علیہ وسلم کلام اعلی حضرت آپ نے سنا نبیر اعلی حضرت کا ایک کلام سن لیجئے تاج شریعہ شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رضا خاصہ مد اللہ علی کیا فرماتے ہیں فرشتے جس کے ظاہر ہیں فرشتے جس کے ذائر ہے مدینے میں وہ تربت ہے فرشتے جس کے ظاہر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے فرشتے جس کے ظاہر ہیں مدینے میں وہ تربت گئے یہ وہ تربت گئے جس کو ارش آزم پر فضیلت گئے یہ وہ تربت گئے جس کو ارش آزم پر فضیلت گئے بھلا دشتے مدینہ سے چمن کو کوئی نسبت ہے زمین اور چمن باغ مقابلہ کیا جائے تو زمین کے مقابلے میں باغ کی حیثیت زیادہ ہوتی ہے نسبت کے معنی ہے تقابل باغ کی حیثیت زیادہ ہوتی ہے مگر کہتے ہیں اگر مدینے کی زمین کی بات کرو تو پھر باغ کہیں کا ہو مدینے کی زمین کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا کیوں مدینے کی زمین میں ایسی کیا بات ہے تو وجہ بتاتے ہیں بھلا دشتے مدینہ سے چمن کو کوئی نسبت ہے بہار باغ جنت بھی مدینے کی بدولت ہے بہارے باغِ جنت بھی بہار باغے جنت بھی مدینے کی بدولت ہے مدینہ گر سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے مدینہ گر سلامت ہے تو پھر سب کچھ سلامت ہے خدا رکھے مدینے کو اسی کا دم غنی مت ہے خدا رکھے مدینے کو اسی کا دم غنی مت ہے ہم کیا ہک تالاک ہی کیا ہس تالا کو مدینے سے محبت ہے مدینے سے محبت ان سے الفت کی علامت ہے مدینے سے محبت ان سے الفت کی علامت ہے مدینہ چھوڑ کر مدینہ چھوڑ کر جنا کی کیا ضرورت ہے نبیر اعلی حضرت کہہ رہے ہیں نبیر اعلی حضرت کہہ رہے ہیں مدینہ چھوڑ کر اور برادر اعلی حضرت نے کیا کہا سیر گلشن کون دیکھے دش کے طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر نبی اعلی حضرت نے سوچا یہی مضمون ہے اگر کسی کے دل میں کوئی تردد پیدا ہو تو اس کا جواب بھی دے دیا جائے کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہم بھی لکھ رہے ہیں یہ بات کیا ہے وجہ کیا ہے وجہ بھی بیان کر دی مدینہ چھوڑ کر سیرے جنا کی کیا ضرورت ہے یہ جنت سے بھی بہتر ہے یہ جنت سے بھی بہتر ہے یہ جنت سے بھی بہتر ہے یہ جیتے جی کی جنت ہے یہ جنت سے بھی بہتر ہے یہ جنت سے بھی بہتر ہے یہ جیتے جی کی جنت ہے مدینہ چھوڑ کر ایک اور نقطے کی وضاحت کر رہے ہیں کیونکہ جب ہمارا عقیدہ دیکھا جاتا ہے تو لوگ پریشان ہو کے پوچھتے, پوچھتے ہیں کہ جناب یہ کیا بات ہے ہر معاملے میں مدینہ کوئی کہے آپ احرام کی حالت میں ہو کوئی پوچھے آپ کو کہاں جا رہے ہیں آپ کہتے ہیں مدینہ ارے یہ بھی کہہ دو کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں حج کے لیے جا رہے ہیں کابت اللہ کے طباب کے لیے جا رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں اعلی حضرت نے تو ہمیں یہی بتایا کابے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہدت کی دھرکی پھر بھی رہنا کہاں ہے آپ کو کوئی پوچھے تو آپ کہتے ہیں مدینے میں رہنا سونا کہاں ہے مدینے میں سونا مرنا کہاں مدینے میں مرنا یہ کیا پلسپا جنت نہیں چاہیے کہتے نہیں جنت تو چاہیے مگر جنت ملتی کیسے ہے یہ ہم سے پوچھو تم جس راستے پر چل رہے ہو اس سے جنت تو کیا جنت کی خوشبو نہیں ملے گی جنت تو دور کی بات جنت کی خوشبو نہیں ملے گی اور ہم سے پوچھو اگر ہماری بات پر عمل کرو تو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی ضمانت ملے گی مدینہ چھوڑ کر جنت کی خوشبو مل نہیں سکتی مدینے سے محبت ہے مدینے سے محبت ہے تو جنت کی ضمانت ہے مدینے سے محبت ہے تو جنت کی ضمانت ہے اللہ <سؤال> وہ مدینہ کیسی بستی ہے دکھا دینا رحمت برستی ہے جہاں رحمت ہی رحمت ہے جہاں رحمت برستی ہے ہاں کہہ دیجیے دی بلند آواز سے مدینے میں رحمت برستی ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ دن رات رب کی رحمت برستی ہے جہاں رحمت برستی ہے جہاں رحمت ہی میں وہ محمد ہے وہ احمد آسمانوں میں یہاں بھی ان کا چرچا ہے وہاں بھی ان کی مدحت ہے یہاں بھی ان کا چرچا ہے وہاں بھی آخری شیر وقت بھی پورا ہو رہا ہے حضرت کا خصوصی بیان ابھی ہم سب سماپت کریں انشاءاللہ ان آخری شیر ملک پر حکومت ہوتی ہے دارالحکومت کی کسی بھی ملک پر حکومت ہوتی ہے دارالحکومت کی نبی رائے اعلی حضرت کہتے ہیں کائنات کا دارالحکومت کیا ہے کائنات کا دارالحکومت مدینہ ہے مدینے کی حکومت کیوں اس لیے کہ مدینہ میرے آقا کا شہر ہے یہاں بھی ان کی چلتی ہے وہاں بھی ان کی چلتی ہے مدی ناراجانی ہے دو عالم پر حکومت ہے مدینہ ناراج دھانی ہے مدی ناراج ہے دو عالم پر حکومت ہے غذب ہی کر دیا اختر غذب ہی کر دیا اختر مدینے سے چلے آئے ارے یہ وہ جنت ہے جس کی عرش والوں کو بھی حسرت ہے یہ وہ جنت ہے جس کی عرش والوں کو بھی حسرت ہے الحمد للہ محمد و نست و وَمَن نَّوَّبَ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا من يهضه الله فلا نضل له ومن يضلله فلا هاضي له ونشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وَنَشْهَدُ أَنَّ مَا سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه يجمعين أما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عباد الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنتوا من رحمة الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولهم نبی ان اللہ نبی یا ملو سلوتسلی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وصل صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات نہائی تھی مختصر حمد و کے بعد اس فقیر حقیر نے قرآن مجید فرقان حمید کے ایک بہت ہی معروف اور مشہور آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب نبیب نبی کریم روف الرحیم علیہ افضل صلاحتی و تسلیم کے صدقے کے مجھے حق کہنے کی توفیع قدا فرمائے ہم تمام شروع محفل کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر سب کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہے آپ کے علم میں ہے کہ یہ رمضان المبارک انتیسویں شب اور ایک گمان یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ شب قدم ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان اب ختم ہونے والا ہے. رمضان برکتوں کی رات یہ ضرور من اور آپ یہاں موجود ہیں سب سے پہلے ہم اللہ تبارک قبط کا شکر ادا کریں کہ اس میں ہمیں مزید ایک رمضان عطا فرما ورنہ آپ اپنے ارد گرد گرد و نواق ملاحظہ فرمائیں اور دیکھ کہ بہت سے ایسے حضرات تھے جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ اور وہ اس سال نہیں جان باق ہو گئے شہید ہو گئے دنیا سے چلے تو یہ اللہ کا کرم کہ اس نے ہمیں یہ رات اور یہ پورا مہینہ عطا فرمایا تراویاں پڑھیں پورا قرآن مجید فرقان نے ہمیں سنا اور سنایا تلاوت کی اور ان راتوں میں ہم شریک ہیں رمضان کی برکتیں صرف ایک جھلک ہم اس کی پیش کرتے جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ رمضان کتنی برکت والا مہینہ ام المومین حضرت عاشا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی جب رمضان کا مہینہ آتا تو میں دیکھتی کہ حضور علیہ السلام اپنے آرام اور بستر کو فراموش کر دیا کرتے آرام ہی نہیں فرمایا کرتے تھے رمضان اور بستر کو فراموش کر دیتے میں اور آپ کیا امام شافی اور امام اعظم رضی اللہ عنان دونوں کے حالات میں ہم نے پڑھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ دن میں ایک قرآن مجید ختم فرماتے اور رات میں ایک قرآن مجید ختم کرتے ایک پنکھا جہاں سے آ رہا ہے اس کو ذرا بند کر پنکھا ہوا نہیں چاہیے ایک دن میں تلاوت کرتے ایک رات میں تلاوت کرتے اور ایک تراویوں میں ختم فرماتے یا رمدان میں اکسٹھ قرآن مجید فرقان حمید ختم کر بالکل امام شافی رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی ہم نے پڑھا کہ وہ رمضان ایک قرآن مجید دن میں ایک رات میں اور ایک تراویوں میں ختم فرماتے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا نظام الاوقات پاروں کی تقسیم نکال کر یہ سوچیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی دن میں اور رات میں عبادت کرتا اور وہ پورے قرآن کو ختم کرتا تراویوں کا تو قرآن مجید سمجھ میں آتا یہ وجہ کیا اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے اوقات میں برکت عطا فرما دیتا یہ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا بھائی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے اوقات میں برکت عطا فرما دیتا اور یہ بات بغیر دلیل کا میں نہیں عرض کر رہا حضرت امام نبوی رحمت اللہ تعالی جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی یہ چھٹی ساتویں ہجری کے محدث ہماری یہاں درس نظامی میں اگرچہ امام نبوی شافل مگر پوری دنیا میں درس نظامی میں ان کی مسلم شریف پڑھائی جاتی جس کی شرح امام نبوی نے کی دمش میں ان کا مزارہ نوا کے رہنے والے اس لیے نبوی کہلاتے ہیں بعضوں نے نووی بھی ان کو کہا ان کی کتاب ہے بستان العارفین اس میں فرماتے ہیں میں نے اپنے مشائق یہ امام نبوی کہتے ہیں میں نے اپنے مشائق سے سنا کی اللہ تبارک و تعالی علماء کے اوقات میں برکت عطا فرماتا میں نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ امام غزالی کی کئی سو تصانیف اگر ان کی عمر کو دیکھا جائے تو ایک آدمی اتنی عمر میں اتنی کتابیں نہیں لکھ سکتا تو سوال کیا جاتا کہ امام غزالی کی اتنی عمر تو نہیں جتنی ان کی تصانیف ہیں فرماتے میں نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے امام غزالی کے اوقات میں برکتیں عطا فرما دی اور اس کے بعد دوسرا واقعہ نقل کرتے کہ بعض ایسے بزرگان دین ہیں جن کے متعلق میں نے اپنے استادوں سے سنا کہ انہوں نے خانے قابل کا طواف کرنے میں کئی ہزار قرآن مجید ختم کیے بظاہر ممکن نہیں کہ خانے قابل کا طواف کرنے میں ہزاروں قرآن مجید کا ختم ہو بات وہی ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے اوقات میں برکت عطا فرما دیتا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کام لیتا اور دوسری دلیل بھی سنیے آپ جانتے ہیں ہمارے آقا و مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا حضرت داود علیہ سلاۃ وسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبور نازل فرمائی حضرت داؤد علیہ السلام کی سیرت کی کتابیں آپ پڑھیے قصص جو انبیاء کرام علیہ السلام کے معتبر ہم اور آپ بڑی مشکلوں میں رمضان میں بیس رکعتوں میں پورے مہینے میں قرآن مجید ختم کرتے اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے آتے ایک رکاب میں پیل رکھتے اور دوسری رقاب میں پیر رکھنے تک پوری زبور تلاوت کر دیا کرتے دی اللہ نے ان پر اتنا آسان کر دیا تو بات کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بزرگوں کے اوقات میں برکت رکھی کہ وہ دن میں ایک قرآن مجید رات میں ایک قرآن تراوی میں ایک قرآن یہ ان کا معمول عزیزانے گرامی رمضان مشکا شریف میں حدیث ہے اور اس کا پورا متن ابن خزیمہ کی صحیح میں اور وہ یہ کہ جس کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالم حدیث بہت طویل اس میں ہم اپنے یہاں جمعے میں گفتگو کافی اور شافی اور وافی کر چکے صرف ہم اس کے چند نکاد بتاتے وہ یہ حضرت سلمان نے فارسی فرماتے کا رمضان میں اللہ تبارک کا تعالی مومن کا رشتہ بڑھا دیتا اس میں ایک رات جو ہزار مہینے سے افضل ہزار مہینوں کو آپ ذرا کیلکولیٹ کریں تراسی برس چار ماہ بنتے تراسی برس آدمی کی عمر نہیں ہوتی اگر وہ ایک شب قدر اپنی زندگی میں پالے تو گویا اس نے تراسی برس کی عبادت کر لی ایک شب قدر اگر آپ دنیا میں پالے وہ اپنی زندگی میں تو شب قدر ایک پانے سے تراسی برس کی عبادت کامل اس نے عرصہ اللہ کی عبادت میں گزارا اس میں ایک رات جسے شب قدر کہتے اور اس نے جب کوئی آدمی اس کسی نیکی سے تقرب حاصل کرے شرائے حدیث اس کا ترجمہ کرتے یعنی نوافل ادا کرے رمدان پرما اس کا ثواب فرضوں کے برابر ہے سوال پیدا ہوتا نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر تو فرضوں کا ثواب کیا ہوگا اسی حدیث میں ہے جو مشکات میں بھی موجود کہ فرضوں کا ثواب ستر فرضوں کے برابر نفل کا ثواب فرضوں کے برابر فرضوں کا ثواب ستر فرضوں کے برابر کل ہم جمعہ پڑھیں گے چار جمع ہم پڑھ چکے یہ بھی اللہ کا نام ہے کس مہینے میں پانچ جمعے آ ایک جمعہ ہم پڑھ رہے ہیں جس کا سواب ستر جمعے کے برابر اب اندازہ لگائیے سال کتنا ہوتا ہے تین سو پینسٹھ دن انگریزی اور اسلامی تاریخ میں تین سو باون دن سے تجاوز نہیں ہوتے انتیسواں یا تیسواں چاندوں تین سو باون دن سے زیادہ نہیں زیادہ سے زیادہ ایک سال میں اڑتالیس جمعے ہوں گے پورے سال کے جمعے اڑتالیس ہیں لیکن رمضان کا ایک جمعہ ستر جمعوں کے برابر آپ نے غور فرمایا کہ کس قدر اللہ تبارک و تعالی کی نعمت اور برکت اس رمضان میں پرما اس میں کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو روزہ افطار کرائے سے ایک روزے کا ثواب ملے گا آپ جغرافیہ دیکھیے تاریخ دیکھیے کہ رمضان میں روزے فرض ہوئے ہیں دو ہجری دو ہجری مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ غربت کا زمانہ تھا اگر میں یہ کہنے لگ جاؤں کہ غربت کا عالم کیا ہے تو عزیزان گرامی آپ کے روم پہ جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں کہ کیا غربت تھی اس زمانے میں ایک مثال دے کر آگے چلتا حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتے لیکن مسجد آنے کے بعد نماز فجر پڑھ کر حضور علیہ السلام دعا فرماتے مگر وہ دعا سے پہلے چلے جایا کرتے صحابہ نے شکایت کی حضور کی دعا اور اس شرکت میں شرکت نہیں اور یہ گھر چلے جاتے ایک دن ان کی حاضری ہوئی آپ آئیے حضور, حضور نے بلایا یہ کیا وجہ ہے کہ آپ صبح بغیر دعا کے تشریف لے جاتے ہیں دعا نہیں کرتے سنی انہوں نے جو بات کہی وہ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہ مجھے کوئی آپ کی دعا کے ساتھ برکت حاصل کرنی نہیں ہے نہیں بلکہ معاملہ یہ ہے کہ میاں بیوی ہم دونوں کے پاس خالی ایک چادر میں اپنی نماز ادا کرنے کے بعد اس لیے گھر جاتا ہوں تاکہ صورت طلو ہونے سے پہلے میری بیوی بی بی وہ چادر لے کر اپنی نماز پڑھ لے انداز لگائیے میاں بیوی بی ایک چادر میں گزارا کر رہے ہیں کیسی غربت کا زمانہ آج تو اللہ نے ہمیں ہر نعمت عطا کی کون سی چیز جو ہمارے پاس نہیں لیکن ہماری نافرمانیاں دیکھی شریعت سے برگشتگی ہماری دیکھیے شریعت پر کتنا ہم عمل کرتے ہیں وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہم بھی عوام ہی ہیں کوئی ایسے نہیں کہ وی آئی پی زندگی گزارتے روزان ہم دیکھیے کہ کس طریقے سے ہمارے معاملات شب و روز وہ ایک چادر میں دو میاں بیوی بی نماز پڑھنے اس قسم کے کئی واقعات میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں کہا یا رسول اللہ ہم اتنی غربت میں تو کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا نہیں سکتے صحابہ کو گمان یہ ہوا کہ روزے کا ثواب جب ہوگا جب پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جائے سرکار فرماتے اے جماتے صاحبہ تم یہ سمجھے پیٹ بھر کے کھلانے پر یہ ثواب موقف ہے فرمائے یہ ثواب تو اللہ تبارک و تعالی کو ایک خجور بھی کسی روزے دار کو کھلا دے تو عطا فرما دے گا ایک گھونٹ پانی اگر پلا دے تب بھی اسے ثواب ملے گا ایک گھونٹ اگر وہ لسی پلا دے تب بھی اسے ایک روزے کا ثواب ملے گا اللہ اکبر اور فرمایا آپ نے کہ کس قدر اجر و ثواب کا یہ مہینہ ہے اور اس کے بعد فرمایا اس مہینے میں تم چار باتوں کی کثرت کرو ایک تو یہ کہ اس مہینے میں اللہ سے جنت مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو دو تیسری بات کلمہ طیبہ کی کثرت کرو چوتھی بات اس مہینے میں کثرت سے استغفار کرو میں اور آپ کیا ہیں بوہاری شریف حدیث موجود ہے مسلم شریف میں موجود حضور اللہ کے پیارے نبی سعید الامبیا امام الامبیا فرماتے باوجود اس کے میں روزانہ ستر مرتب اللہ تعالی سے استغفار کرتا اور بعض روایتوں میں کہ سو مرتبہ اللہ تبار کو تعالیٰ سے استغفار کرتا میری آپ کی کیا حیثیت فرما اس میں کل میں طیبہ اور استغفار کی کثرت کرو اور اس کے بعد آخری میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی جس میں ایمان تازہ ہو جائے اس کی تفصیل اگر آپ سنیں فرما وہ یہ ہے کہ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے تو کل قیامت میں اللہ تعالی لفظ یہ کیا ہے کل قیامت میں اللہ تعالی میرے حوص سے اسے ایسا جام پلائے گا کہ جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی اب یہ بات بظاہر سمجھ میں نہیں آئی کہ میرے حوص سے ایسا پانی پلائے کہ جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی قرآن مجید فرقان حمید سنیے کہ رشاد باری تعالی ہوا کن عقی نقل میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا نہیں کہ فرمائیں اچھا اگر کوسر کو بمانے کوسر لیا جائے تب بھی صحیح لیکن اکثر علماء کوسروں کو بمانے کثرت لیتے ہیں دنیا اور مافیا کی ہر شئے کا اللہ تبارک کا و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مالک بنا دیا تو کل کیا ہوگا کہ میرے حوث سے پانی پلائیں خوب یاد رکھیے یہ محفل باز اور تقریر نہیں ہم تو اپنے جذبات کو ابار رہے اللہ کی رحمت کا ذکر کر رہے اس کے حبیب تاکہ اس کے بعد ہم اپنے رب کے دربار میں ہاتھ پھیلائیں تو خوشی اور خزو زیادہ ہو جائے اللہ تبارک قبط ہماری دعاؤں کو سنے۔ اس لیے ہم یہ تفصیل بیان کر لیں ورنہ اس کو آپ کوئی محفل باز یا تقریر مت سمجھیے گا قیامت کا دن ہوگا پچاس ہزار سال کا پچاس ہزار سال کسے کہتے آدمی پر ہم کہتے تقریروں میں کوئی سعبت کا وقت ہو صرف دانت میں درد ہو رہا آٹھ گھنٹے کی رات ایسا لگے جیسے سولہ گھنٹے کی رات آدمی کے سر میں درد ہو رہا تو آٹھ گھنٹے کی رات لگے کہ سولہ گھنٹے کی رات اس لیے کہ تکلیف میں اذیت میں وقت جلدی نہیں گزرتا اور قیامت کا سما اس کا تو نامی حشر کیا سوبت کیا پریشانی ہوگی اس وقت جس وقت ہم اور آپ سب حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے ہر آدمی اللہ تش پیاس پیاس پیاس چیختا رہے گا اور ایسے موقع پہ جسے حضور علیہ السلام کا جام مل جائے تو فرمایا کہ اسے جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی ایک حدیث تو یہ اور دوسری حدیث بھی سنیے کیا یہ کتنا طویل دورانیاں پچاس ہزار سال کا دن مگر فرما سنو جو میرے غلام ہیں جو میرے موتی فرما بردار ہیں جو میرے دامن سے وابستہ ہیں جو میری اتاد گزار ہیں ان کے لیے یہ پچاس ہزار سال ایسا لگے گا جیسے اثر کی دو رکتیں ہم جب اصر کی نماز پڑھتے ہیں زیادہ زیادہ دس منٹ میں جو اچھی طریقے سے نماز پڑھے دو رقب کا کیا ٹائم ہوا پانچ منٹ لیکن جو مستفی کے غلام ہیں ان کے لیے تو پانچ منٹ کا وقت ہوگا پورا پچاس ہزار سال کا دن دوسروں کے لیے پچاس ہزار حضور کے غلام بن کے تو دیکھیے حضور کے دامن میں آ کر کے تو دیکھیے حضور سے محبت کر کے تو دیکھیے حضور کے فرما بردار بن کے تو دیکھیے کہ اللہ تبر کیا کیا نعمتیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں یہ ضمن بات نکل گئی میں عرض کر رہا تھا جو ابن خزمہ کی صحیح اس کے چند مندرجات اس کے بعد آپ آئیے میں پہلے عرض کرتا ہوں کہ اس میں ہم اللہ کا ذکر کریں اللہ قباروں کا وطالعہ اپنے بندوں پر کتنا رحیم اور کریم اس کا ذکر کریں کہ آپ میں سے کوئی ایک آدمی اپنے ذہن میں یہ وسوسہ لے کر نہ جائے کہ جی ہماری تو مغفرت ہوگی نہیں ہم تو بہت گناگار سیاہ کار بیار اپنی بد آمالیوں کے نار ہم یہ ذکر کریں کہ اللہ تبارک کا وطالعہ اپنے بندوں پر کتنا کریں کس قدر مہربانی فرماتا کس قدر شب تک اس کا ہم ذکر کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم اس محفل کو اللہ تباروں کا وطالعہ کے ذکر سے مزین کرنے کے لیے ہر سال اور جہاں جہاں محفل ہوتی ہے ایک نغم توحید پڑھا جاتا جس میں اللہ کا ذکر اور اس نغمہ توحید کو سرکار مفتی اعظم ہنگ رحمت اللہ تعالی نے لکھا کہتے کلام الامام امام الکلام بڑے لوگوں کا کلام بھی بڑا ہوتا اور اس میں برکت بھی اس کا ذکر کریں گے پھر اس کے بعد جو آئے ہم نے تلاوت کی اس کے بعد پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی شبقت و تو مہربانی توبہ کا کچھ بیان اور دعا کے قبولیت کے کچھ معاملات ایک اپنے مقررہ وقت میں انشاءاللہ ہم یہ بتائیں گے اور اس کے بعد دعا دعا کے بعد تمام حضرات سہری تناول فرما کر تک لے جائیں یہ ہمارے پروگرام کا خاکہ اور جگہ جگہ ہم اس کی شرح کرتے رہیں گے اور یہ محفل ذکر ہے محفل باز نہیں سب حضرات پڑھئے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو تو منزا مکان سے مبراز سو تو منزا مکان سے مبرراز سو علم قدرت سے ہر جا ہے تو کو بکو علم قدرت سے ہر جا ہے تو کو بکو اور تیرے جلوے ہیں ہر ہر جگہ اے افو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ, اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو یہ دیکھیے بزرگان دین کے بات میں علم کلام آداب کس قدر اس لیے کہا جاتا جب بھی نعت پڑھیں منقبت پڑھیں بزرگ کو کلام پڑھیے گا آپ کسی آدمی کو نہ اردو آئے نہ لفظوں کی نشیس و برخاست نہ وہ شاعر نہ شاعرہ نہ علم ہم دیکھ کر حیران ہے ہر آدمی نعت پڑھنے لگ گیا ہر آدمی نعت کہنے لگ گیا یہاں تک کہ, کہ بعض ناتھ ہوا نعت پڑھتے پڑھتے اپنا کلام کہنے لگ گئے امام اہل سنت فرماتے ہیں نعت کہنا تلوار کی دھار پہ چلنا مذاق نہیں نعت کا پڑھنا تلوار کی دھار پہ چلنا اگر ذرا ادھر ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ توحید باری تالا میں کوئی بات ایسی کہہ جائے خدا نا خاصتا ادھر ہوا کہیں ایسا نہ ہو مقام مصطفیٰ سے کوئی گھٹیا بات اس کی زبان سے نکل جائے بزرگوں کا حال دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کے لیے عام ہم استعمال کرتے ہر جگہ حاضر و ناظر ہے یہ لینگویج یہ جملے اللہ کی شان کے لائق نہیں اللہ کی شان کے لائق کیا ہے یعنی کہ وہ ہے اللہ کی شان کے لائق یہ ہے کہ وہ علم و قدرت سے ہر جگہ شاہد و موجود ہے اس کے اردو یہ ہے جب بات کریں ہاں؟ یعنی کہ ہر جگہ حاضر و ناظر حاضر کہتے ہیں اس شخص کو جو جسم و جسمانیات کے ساتھ سامنے موجود اللہ میں امام راغب اس فہانی کہ جو لغت قرآن کے بڑے ماہر وہ فرماتے ناظر کا معنی آنکھ کا یہ کالا پل ہے جس سے نظر آتا اور اللہ تبارک کا بال دونوں چیزوں سے بات تو دیکھی وہ کس طریقے سے احتیاط برتتے ہیں علماء کلام تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو تو منزا مکان سے مبراز سو. علم و قدرت سے ہر جا ہے تو کو بکو علم و قدرت سے ہر جا ہے تو کو بکو تیرے جلوے ہیں ہر ہر جگہ اے آفو. اللہ, ہو اللہ. اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ اللہ اللہ کو اس کی رویت کی ہے آر کو اس کی کی ہے جس کا جلوار ہے آلم ہر چار وسو جس کا جلو آلم ہر چار سو بلکہ کے نفس میں ہے وہ سبحل بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحا ہو اجی ارش پر ہے مگر ارش کو جست اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو سارے عالم کو ہل تیری ہی جستجو سارے عالم کو ہل تیری ہی جستجو انسو ملک کو تیری آرزو جنو ان سو ملک کو تیری آرزو یاد میں تیری ہر ایک ہے سو بسو یاد میں تیری ہر ایک ہے سو بسو بن میں وہشی لگاتے ہیں زر باتیں ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو, ہو اللہ ا ا اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ یہ جو ہم اللہ اللہ کی زر لگا رہے ہیں اس کا اپنا سواب تو الگ لیکن اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید کا ارشاد وب قر اللہ کثیر اللہ مسلمانوں تم فلا چاہتے ہو تو اللہ تبارک کا و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا اور ایک جگہ فرما قد افلح من تھا وہ کامیاب ہوا جس نے پاکی اختیار وہ زکا رسما رب ہی جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا اور نمازیں پڑھی وہ آدمی اللہ تبارک کا و تعالی کے دربار میں کامیاب یہی وجہ ہے حدیث شریف میں فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا اس کے دل پر ایک سیاہ داست پیدا ہو جاتا ایک اسپاٹ ایک نقطہ سیاہ پیدا ہو جاتا اس کا وہ ازالہ نہ کرے تو بتدریج اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا جب دل بالکل سیاہ ہو جائے تو یہ وہ دل ہیں کہ جن کے سامنے کتنی آیتیں پڑھیں کتنا ہی واس کریں کتنا ہی خوف خدا بیان کریں مگر وہ تس سے مس نہیں ہوتے اور اس کا ازالہ کیسے ہوگا اگر گناہ کیا اور دل پہ ایک داغ پڑ گیا اس کا اضالہ کیسے ہوگا اس کا اضالہ ہوتا ہے توبہ سے اس کا اضالہ ہوگا نماز سے اس کا اضالہ ہوگا اللہ تبار و کوت کے دربار میں رجوع کرنے اس کا اضالہ ہوگا اللہ تبار و کوت کا ذکر کرنے سے یہی وجہ ہے کہ جتنے تصوف کے سلسلے ہیں ان سب میں نماز روزہ حج اور زکوٰۃ اس کو تو سب کی پابندی کرنی چاہیے مگر وہ اس کے علاوہ اللہ تبارک قبط کے ذکر کو تجویز کرتے کہ اللہ ہو اللہ کی ضرب دل پہ لگا ہو کی ضرب یہاں لگا اس لیے کہ مشائق فرماتے ہیں کہ دل کا مقام بائیں جانب اور دہنی جانب رو کا مقام تاکہ دل کو بھی جلا ملے اور روح کو بھی جلا ملے اسی طرح ذکر تجویز کرتے ہیں ناپ سے شروع کرو اللہ اس کو ساکن کرو دماغ پھر اس کے بعد ہو کی ذرب دل پر لگاؤ یہ لفظ اللہ ہو نہیں ایک لفظ اللہ ہو تو الگ مگر یہ ذکر میں جب آئے گا اللہ ہو تو یہ ہو وہ ہے کہ جیسے ہو اللہ ہُ ہو البیلا اللہ اللہ یہ وہ والا ہو ہے تو جب اللہ کر کے اپنے دماغ پر ساکن کریں گے تو فرمایا کہ دماغ کو بھی جلہ ملے گی دماغ بھی روشن ہوگا اور دل بھی روشن ہوگا اس لیے تمام مشاعت میں یہ سلسلہ جاری کہ وہ نماز روزے کے علاوہ اپنے مریدین اپنے ماننے والے کو ذکر و اسکار کراتے ہیں تاکہ دل صاف رہے کوئی اگر اس میں زن یا کوئی سیاہی آ جائے وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں حدیث شریف میں سرکار ابد قرار فرماتے بخاری شریف نے اس کو نقل کیا کہ آدمی کے بدن میں گوشت کا ایسا لو تھڑا ایک گوشت کا ایسا ٹکڑا کہ وہ اگر صحیح کام کرے سارا بدن صحیح کام کرتا وہ اگر مفلوج ہو جائے وہ اگر خراب ہو جائے سارے بدن کو خراب کر دیا پر جماعت صاحبہ سنو اس کا نام دل ہے کہ دل اگر صحیح کام کرے تو بدن صحیح کام کرتا دل اگر مفلوج ہو جائے خراب ہو جائے سیاہ ہو جائے تو کیا ہوتا سارے بدن کو وہ سیاہ کر دیتا ہے عزی دان گرانی حضرت محیودی ابن عربی جو تصوف کے امام اور کش کے بھی امام ان سے کسی نے پوچھا حضرت یہ تو بتائیے کہ یہ جو باغ نے دین کو ہم نے دیکھا یہ آدمی کو دیکھ کر اس کی پہلی باتیں بھی بتا دیتے سامنے کی باتیں بھی بتا دیتے آئندہ ہونے والی باتیں بھی بتا دی یہ ہے کہ وہ فرماتے اصل میں ہم نے اللہ اس کے رسول کے ذکر کر کے اپنے دلوں ایسا شفاف اور ایسا آئینہ بنا لیا ہے کہ سب کچھ ہم اپنے دل میں دیکھ لیا کرتے ہیں سب کچھ اپنے دل میں دیکھ لیا کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دل کو صاف اور دل کو شفاف رکھا جائے تاکہ دل تجلیات الہی کا عزیزان گرامی گھر ہے اللہ تبارک بال تو گھر سے پاک لیکن اس کی نورانیت آدمی کے دل پر متوجہ ہوتی ہے اور اس پر صوفیہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں تاکہ دل کو صاف اور دل کو سہائی اور برائی سے بچایا جائے اس لیے گھنٹوں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر و اذکار کراتے کہ تاکہ دل کی دنیا آدمی کی صحیح رہے یہ اگر صحیح ہو تو سارا بدن صحیح کام کرتا یہ اگر خراب ہو جائے تو پورے بدن کو خراب کر دیتا مولانا روم الہ رحمت بڑی پیاری بات بتاتے اس فلسفے کو یوں بتاتے ہیں کہ چینیوں میں رومیوں میں ریس لگی بحث ہو گئی کہ چینی زیادہ کاریگر ہیں چینی زیادہ کاریگر ہیں رومی دونوں کی بحث جب ہوئی تو بادشاہ سلامت کے دربار تک پہنچ گئی اس نے دونوں کو آزمانے کے لیے کیا کیا میں اردو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ایک کمرہ ایک حال ان کے لیے تجویز کیا بیچ میں پردہ لگا دیا گیا چینیوں کو ادھر رکھا رومیوں کو ادھر رکھا چینیوں سے پوچھا تمہیں کیا مٹیریل چاہیے دستکاری تمہیں دکھانی انہوں نے سینکڑوں نام بتا دیے سیمنٹ چاہیے تھاپڑی چاہیے پلاسٹر آف پیریس چاہیے پینٹ کپ چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے ساری چیزیں گنا ادھر پوچھا رومیوں سے تمہیں کیا چاہیے ان کا ہمیں کچھ چاہیے ہی نہیں کمال کی بات بھائی تمہیں کچھ چاہیے نہیں تو تمہارا تو مقابلہ ہے کیسے مقابلہ کرو کہیں جی پتہ لگے چلے گا جب فائنل ہوگا چلیے بیچ میں پردہ پڑ گیا انہوں نے سامان لیا یہ پندرہ بیس دن تک اپنی نقش کاری کرتے رہے جن کیا, کیا بناتے رہے اور دوسروں نے کیا, کیا کیا کوئی مٹیریل نہیں کوئی چیز نہیں سامنے کی دیوار پر لگ گئے کپڑا لے کر کے صاف کرتے رگڑتے رہے رگڑتے رہے پندرہ دن تک دیوار کو رگڑ کر مسلے آئنا بنا دیے دیوار چمکنے لگ گئی اب آئیے جناب بادشاہ سلامت آئے دیکھیں تم نے کیا بنایا ادھر آن کر کے دیکھا تو بہت بڑی بڑی چیزیں ماشاءاللہ بنی ہوئی اس کے بعد سوچا کہ انہوں نے کیا بنایا کہہ لے جی کا پردہ اٹھائیے جب بیچ کا پردہ اٹھایا تو بادشاہ حیران رہ گیا کہ جتنا سامان ادھر رکھا ہوا اتنا ہی ادھر رکھا ہوا نہ مٹیریل لیا نہ سیمنٹ لیا نہ کوئی اوزار لیا بلکہ جتنا سامان ادھر ہے اتنا ہی ادھر رکھا ہوا مولانا کہتے ہیں میری عزیز تو بھی اللہ کی زب لگا کر اپنے دل کو ایسا آئینہ بنا لے کہ تجلیات الہی تیرے دل کی طرف مائل ہو اور جو بزرگوں کے قلوب ہیں تو بھی دیکھ لے گا کہ جو چیز گزر گئی اسے بھی اپنے آئینے میں دیکھ لے گا جو ہونے والا وہ بھی تو اپنے آئینے میں دیکھ لے گا اصل مسئلہ دل کا ماجرا ہے کوئی دل لگی نہیں تو یہ دل اس کو صاف اور سترار کے کیسے ہوگا تو سے استغفار اللہ تبارک عب تعالیٰ کے ذکر تو اس کی آپ نے دیکھی کتنی اہمیت ہے اس لیے بزرگ گاندین اپنے مریدوں کو یہ ذکر تلقین کرتے ہیں تو پھر لوتی اسی طرف سارے عالم کو ہے تیری ہی جست جنو انسو ملک کو تیری آرزو یاد میں تیری ہر ایک ہے سو بسو اور بن میں وحشی لگاتے ہیں زر ہو اللہ او اللہ او اللہ ہو اللہ ہوتا میں جنا میں تیری گفتگو جنت میں سارے پرندے سب اللہ اور اس کے رسول ہی کا ذکر کرتے حضور فرماتے ہیں جنت کی ہر پتلی کے آنکھ میں محمد محمد لکھا ہوا درخت کے ہر پتے پر پیارے مستفی کا نام لکھا ہوا ہر جگہ اللہ اور اس کے رسول کا نام موجود تائران جینا میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو آج کوئی حق اور کوئی کہتا ہے اور سب کہتے ہیں لا شری کا لو اللہ ہو یہ دو مصرے ہیں جس پر اب آمین کہیے کوئی عجب نہیں کہ قبولیت کی گھڑی ہو تو ہماری تقدیر بدل جائے کہتے ہیں افو فرما افو اف, اف اے فرما خطائیں میری اف اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو معاف کرنا آفو فرما ختائیں میری اے آفو شوق توفیق نیکی کدے مجھ کو تو شوق و توفیق نیکی کدے مجھ کو تو جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو اور عادتیں بد بدل اور کرنے کو ہو اللہ ہو اللہ اللہ اللّٰ اللّٰ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اس پر بھی آمین کہیے بدھو مولا میرے مجھ کو کر دینے کو بدہ مولا میرے مجھ کو کر دے نکو رہتے آمال ہے چاک فرما رفو رہتے آمال ہے چاک فرما رفو تیری رحمت کی امید ہے اے عفو تیری رحمت کی امید ہے اے عفو کی ہے ارشاد قرآلہ تک اللہ تو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ داخلے خلد ہم کو جو فرمائے تو داخلِ خلد ہم کو جو فرمائے تو ہم ہو ابے آبے جو اور علم اب لبے آ بیجو اور جامع تو ہو اور مینا صبح دیکھے آدھا تو رہ جائیں پی کر لو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ایک حدیث شریف اس ذکر کی محفل جہاں دنیا میں ذکر ہو قرآن خوانی ہو نعت خانی ہو قرآن پڑھا جائے اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو ہر محفل کے لیے یہ حدیث شریف موجود ہے کہ جس کو حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالی نے بیان کیا اور مسلم شریف میں کئی طرق پر کے یہ حدیث لیکن ہم تین چار حدیثوں کو ایک جگہ جمع کر کے اس کے بعض مندرجات آپ کی خدمت میں رکھتے اللہ تبارک و تعالی نے جیسے فرشتے پیدا کیے بعض ایسے ہیں جو جب سے پیدا ہوئے رکو ہی میں بعض ایسے ہیں جب سے پیدا ہوئے سجود ہی میں بعض ایسے ہیں کہ ہی جو صرف قیام ہی میں ایک, ایک کام پر معین فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت جس کو سیاحین کہتے وہ کیا کرتی ہیں پوری دنیا میں وہ سیاحت کرتی گھومتی پھیل جاتے ہیں پوری دنیا میں جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں فرشتے آ جاتے سب کو بلا لیتے ہیں کہ ادھر آؤ ہمارا مدہ یہاں ہے ہماری محفل یہاں ہے سارے فرشتے جمع ہو جاتے اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرا والی حدیث میں یہ ہے کہ تمام فرشتے جمع ہو کر اور اس پوری محفل کو اپنے پروں سے ڈھانک لیتے اپنے رحمت کے پروں سے ڈھانک لیتے اور وہ کوئی دس بھی سو پچاس نہیں ہو یہ کھڑے جہاں ہونے کے بعد یہ آسمان تک پہنچ جاتے اور اس وقت تک موجود ہوتے ہیں جس وقت وہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا پوری کاروائی لکھتے ہیں یہ میری اور آپ کی کتنی خوشبختی کہ سب کے نام لکھتے ان کے والد کا نام لکھتے اور ساری کاروائی جب یہ محفل ختم ہو تو اللہ تبارک و تعالی سب کا جاننے والا مگر اتمام حجت کے طور پہ پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آ فرشتے کہیں گے مولا ہم سیاحت کر رہے تھے دنیا کی ہم نے دیکھا کہ کچھ بندے تیرے بیٹھے اللہ ہو اللہ ہو کر رہے تھے یہ اللہ ہو کرنا کتنا فائدے مند اس کا اندازہ لگائی محض خالی ذکر ہی نہیں اس کے فوائد دیکھ تو رب کریم سب کچھ جانتا جو فرشتے کہتے ہیں کہ سب بیٹھے تیرا ذکر کر رہے فرشتوں سے پوچھتا ہے وہ کیا ذکر کر رہے وہ کیا مانگ رہے تھے تو فرشتے کہتے مولا وہ تج سے جنت مانگ رہے تھے رب کریم فرما تھا کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا فریش کہتے نہیں انہوں نے تیری جنت کو تو نہیں دیکھا فرما میں فریش تو یہ بتاؤ اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے اللہ اکبر یعنی کیا مطلب اگر وہ میری جنت دیکھتے تو اور زیادہ جنت مانتے جنت تو دیکھا ہی نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سونا حدیث شریف میں ہے کہ جنت کی ایک اگر اپنا روپٹا دنیا میں لٹکا دے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے سارے دنیا والے ایک دوسرے کو قتل کر دیں اللہ اکبر جنت کا وہ معاملہ اس کا پلو اس کا ایک آنچل اگر زمین پر ظاہر ہو جائے تو لوگ اسے حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کر دیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا مولا جنت کو تو نہیں دیکھ فریش اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے مولا اور زیادہ مانگتے کہا فریش اچھا اور کیا مانگتے کہا مولا یہ بیٹھ کر سب آنکھ سے پناہ مانگتے جہنم سے نجات مانگتے فرما فرشتوں کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا کیا میری آگ کو دیکھا فریشتے ہیں کہ مولا نہیں تیرے جہنم اور تیری آگ کو تو انہوں نہیں دیکھ فرما اگر وہ میرے جہنم کو دیکھ لیتے آگ کو دیکھ لیتے تو کیا کر مولا وہ اور زیادہ تج سے پناہ مانگتے ارشاد باری تعالی سنیے کیا ہے سب تک انارل لتی وقوع ہجارا اوت لکھ کا ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن کیا ہے آپ گاڑی چلاتے ہیں. گاڑی کا ایندھن کیا ہے پیٹرول گیس ڈیزل آپ اپنا چولہا پکاتے ہیں اس کا ایندھن کیا ہے کوئلے آگ لکڑی یا بجلی یہ اس کا ایندھن جہنم کا ایندھن کیا ہے فرما جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے جس سے دہکائی جائے گی جہنم یہ آدمی اور پتھر ہے پتا کنار التی دروس سوجافرین جس کافرین یہ جگہ کافروں کے ٹہرنے کی ہے مسلمانوں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں یہ تو اللہ تعالی نے کافروں کے ٹہرنے کی جگہ بنائی مولا وہ فرشتوں سے پوچھتا اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے مولا اور زیادہ پناہ مانگتے تیرے جہنم پھر رب کریم پوچھتا ہے اچھا وہ اور کیا مانگتے تھے اور سے سنیے کا مولا وہ تج سے محفرت مانگتے تھے اپنی نجات مانگتے تھے جہنم سے آزادی مانگتے تھے مولا وہ تج سے استفار کر کے تیری نجات مانگتے تھے مولا کریم فرما کا فریش تم گواہ رہنا میں نے سب کی نجات کر دی ان سب کی نجات کر دی جو میرے ذکر کی محفل میں سب کو میں نے وقت دیا ابو حرا رضی اللہ کے اس کے آخری جملے اور سنیے تو ایمان تازہ ہو جائے جب وہ ربی کریم فرماتا میں نے سارے ذاکرین بندوں کو بغ دیا سب کو جہنم سے آزاد کر دیا تو فرشتے کہتے مولا ایک آدمی تھا وہ ذکر میں تو موجود نہیں تھا دور کھڑے ہو کر تیرے ذاکر ان کا تماشا دے کرا تھا کہ یہ کون جیسا کہ آپ دیکھیں آج بھی کہیں اللہ کا ذکر ہو تو کچھ آدمی دور کھڑے ہو کر کے دیکھتے ہیں یہ ہو کیا رہی ایسا نہ ہو کہ آئے تو پھنس جائیں بات کروی ہے برامت مانی نماز جنازہ کندھے پہ جنازہ لے کر آتے ہیں پانچ آدمی نماز جنازہ جب ہو تو ڈھائی سو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کو تو مرنا ہی نہیں جو سند لے کر کیا ہے ان کو ان کو موت نہیں آنی لہذا خوف ہے خداانی پانچ سو ادھر کھڑے ہو جائیں ڈھائی آدمی نماز جنازہ پڑھے جب مولانا نماز جنازہ پڑھا لیں تو اٹھانے کے لیے سب آ جائیں اعلی حضرت امام اہل سنت نے کتنی سادگی میں یہ بات کہہ دی ہاو غافی وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے قبرستان جب جاتے ہیں تو چار آدمی لے کر کے جاتے ہیں ایک کو کندھے پر اٹھا کر کیا نہیں جب جاتے ہیں تو پانچ اور ایک کو قبر میں رکھتے ہیں تو لوٹتے کتنے ہیں چار لوٹتے ہاؤ غافی وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے میت کو دیکھ کر بھی ہمیں نصیت نہیں ہوتے اللہ اکبر اپنے سامنے میت ہے تب بھی نماز جناش خالی تماشا دیکھتے مگر اللہ کے ذکر کی محفل کی برکت سنیے کیا ہے اللہ اکبر درو شریف پڑے بلانا وا اللہ صلی اللہ سید مولانا محمد والوں وسلم علیہ کا سید یا رسول اللہ تو مولا ایک بندہ ان کا تماشا دیکھ محفل کا حصہ نہیں تیرا ذکر و اداکار نہیں کرا سی دور کھڑا ہوا ربی کریم فرمات فرشتوں یہ جو میرے نیک بندے ہیں میں نے ان کے خاطر ان کا تماشا دیکھنے والے کو بھی بک دیا دور کھڑا جو ان کا تماشا دیکھ رہا ہے میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی اب اندازہ لگائیے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل کی کتنی برکتیں اللہ اکبر کتنی برکتیں ہیں اس لیے محض یہی نہیں کہ ہم اللہ ہوں کر رہے ہیں بلکہ اس کے سمرات اور برکات دیکھی کتنے مرتب ہوتے ہر شریک ہونے والے پر اس لیے اے گویا اے علماء خاص طریقے سے اپنے مری کو ہدایت کرتے پڑھیے ارش و فرش و زمان و جہت اے خدا جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی زیا ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی زیا اور قطرے قطرے کی تو ہی تو ہے آب و اللہ, ہو اللہ. اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ, اللہ ہو, اللہ ہو, اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ... اللہ, ہو, اللہ ہو اللہ ہو خواب نوری میں آئے جو نور خدا خواب نوری میں آئے جو نور خدا بک نور ہو اپنا ظلمت کا بک نور ہو اپنا ظلمت کدا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا نوریوں کی طرح شبل ہو ذکر ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو الا اللہ بات یاد رکھیے اس دنیا میں کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے اپنی آنکھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا اس کی بات نہیں مانی جائے گی بزرگوں کی احتیاط دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ان اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں حضور کے سچتے ہر مومن کو ہوگا انشاءاللہ. اعلی حضرت فاض بریلی کا ایک اس پر رسالہ روئے باری تالاب جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنما کی یہ حدیث شریف بڑی نمایاں قاضی ایاغ رحمۃ اس نے استدلال کیا علامہ من خفاظی نے بہت کچھ کہا اس کی شرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ بہت کچھ کہا حضرت علامہ امام سیوتی نے خصائص سے میں بہت کچھ کہا بر صغیر قاضی محدودی شاہ عبدالحق الحق محدید نے بہت کچھ کہا کل قیامت میں سب سے بڑی نعمت جنت نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا لیکن کہاں آخرت میں ہوگا کوئی یہ کہے کہ ہم نے یہاں دیدار کر لیا غلط مگر خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور و تجلی یہ دیکھنا ممکن ہے اور یہ ہمارے امام جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو مشہور ہے کہ آپ نے ننانوے مرتبے خواب میں اللہ تباروں کا وطالعہ کا دیدار کیا اور بعض روایت میں ہے کہ سو مرتبے اللہ تبارک کا وطالعہ کا دیدار کیا اب دیکھی بزرگوں کا کلام کتنی احتیاط برتتے ہیں جس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ بزرگوں کلام پڑھا کریں آپ تو فرماتے خواب نوری میں آئیں جو نور خدا کتنی احتیاط بر خواب نوری میں آئیں جو نور خدا بکے نور ہو اپنا ظلمت کدا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پورزیاں اور نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ محترم حضرات میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ محفل واز نہیں محفل ذکر ہم نے اللہ تبارک و بعد کا ذکر کیا مگر ہم اہل سنت و جماعت کا یہ کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی محفل اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ تعالی کے ساتھ ذکر مستعفی نہ کیا جائے بلکہ حدیث شریف میں تو یہاں تک فرمایا کہ کہیں بھی کوئی دینی محفل ہو رہی ہو اور وہ لوگ کسی وجہ سے اس محفل میں حضور علیہ السلاد و سلام پر درو شریف نہ پڑھیں کل جنت میں بھی پہنچ جائیں گے تو ان کو پچھتاوا ہوگا کہ کاش ہم نے اس محفل میں درود پڑھا ہوتا جنت میں بھی پہنچ جائیں گے تو پشتائیں گے کہ کاش ہم نے اس وقت درو شریف پڑھا ہوتا تو جب تک ہماری محفل مکمل نہیں جب تک کہ اللہ قبر قبطہ کے ذکر کے ساتھ ذکر پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہر محفل ہم اسے بیان کرتے مجھے بتائیے دنیا میں جہاں جائیے اذان میں اللہ کے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا موذن کوئی اذان کہہ کر آ جائے اور حضور کا نام لینا بھول جائے تو مفتی اتاؤ المصطفیٰ صاحب کے بلایاں موجود ہیں شیخ الحدیث صاحب مولانا محمد اسماعیل صاحب موجود فتوا لیجیے دوبارہ اذان کہے گا اسی وقت اگر بھول جائے تو اسی وقت اعادہ کرے اذان مکمل نہیں ہوگی جب تک پیار مصطفیٰ کا ذکر نہ کرے اقامت کہے اقامت میں بھی جب تک حضور کا ذکر نہیں کرے گا اقامت مکمل نہیں نماز پڑھیں گے نماز پڑھنے میں ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اتحیات کا پڑھنا سنت موقع اور صرف اتحیات, اتحیات کا ایک ایک جملہ پڑھنا واجب ہے کی سننا موقع واجب ایک ایک جملہ پڑھنا واجب کسی شخص نے اتحیات میں السلام علیکم ائنبی و رحمت اللہ و کوئی بات اگر بھول جائے بھول گیا اور یاد آئے تو سج سہو سے اسے اور اگر جان کر کے اس نے کیا تو نماز کو اٹھائے گا نماز اس کی ناقص ہوگی جب تک کہ نماز میں پیارے مستفق ذکر نہ اور میں بات کو بڑھانا نہیں چاہتا اکابر علماء نے لکھا کہ جب کو السلام علیکم نبی یو و رحمت اللہ ایل ایسے کہہ کر کے سلام عرض کرو کہ گویا تمہارے کلام کو پیارے مستفیٰ سن رہے ہیں اپنے کانوں سے سن رہے ہیں جیسے تم مخاطب ہو پیارے مستفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے سلام بھیجو تو ہماری یہاں اتحیات میں حضور پر سلام اور اطہیات یہ نماز کے واجبات میں سے نماز میں نکاح کا خطبہ پڑھیے اس میں بھی پیارے مصطفیٰ ذکر آپ جمعے کے دن خطبہ سنتے ہیں اس میں بھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ذکر ہے کہیں آپ جائیں جن لوگوں نے آج کل یہ کہنا شروع کر دیا اجی حضور کی کیا ضرورت ہے بس اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ یہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا جانے کہاں کہاں سے پکڑ کر لوگ لاتے اور جانے کیا کیا بک, بک کرتے اور دنیا سن رہی سمجھتے کہ یہ بہت بڑے پروفیسر ڈاکٹر مجھے بتائیے بھائی یہ دین کے معاملے میں ڈاکٹر کا کیا مسئلہ پروفیسر کا کیا مسئلہ اچھا اگر ایسا ہو تو کیسے ہو کہ کراچی کا کوئی بہت بڑا پل بن رہا ہو تو مولوی کہیں گے جی ہماری بھی رائے لی جائے سریا کتنا لگے گا سیمنٹ کتنا لگے گا بے وقوف کہے گا میں یا نہیں کوئی کہ مولانا آپ کا کام نماز پڑھانا آپ پل کے معاملے میں کہاں دخل دے رہے ہیں کہ سریعہ اور سیمنٹ اور کنکریٹ کتنا لگے گا مگر ان پر لوگ نہیں ہنستے یہ پروفیسر اور ڈاکٹر یہ تو اچھا ہی ہوا کہ ہمیں نہ موقع ملتا ہے نہ ہمیں اس کا شوق کتنا ہی اہم مسئلہ ہو ایک بے وقوف آگے بڑھ کے کہتا میرا خیال یہ ہے کہ ایسا ہوگا پھر دوسرا کیا کہتا بھائی دیکھیے انہوں نے تو یہ کہا مگر میرا خیال یہ کہ ایسا نہیں ایسا ہوگا سبحان اللہ یہ دین ہے یہی اسلام اور تم نے افسوس یہ ہے کہ اس کا نام تم نے اسلام رکھ دیا اس کا نام تم نے دین رکھ دیا ارے اس کا نام تم نے ہدایت رکھ دیا کابے کس مو سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی جانے جس کا جی چاہے بک بک کر رہا یہ بک بک ہونے لگی کہ حضور کے بھی کوئی ضرورت نہیں بغیر حضور کے توحید کا مقدمہ مکمل حضور سے اگر چھوٹو گے حضور سے تعلق ختم کرو گے تو اللہ سے تعلق بھی ختم ہو جائے گا یہ بات یاد رکھیا بغیر پیارے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ السلام کے رب کی معرفت ممکن نہیں یہ پورا عنوان ہے کہ جس پر گفتگو کی جائے معرفت الہی کا ذریعہ علم عقل خرد نہیں معرفت الہی کا ذریعہ پیار مصطفیٰ کے ذات اگر حضور کو چھوڑ دیا تو اللہ کی معرفت ہرگز نہیں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ذکر پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور ہوگا اب میں قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اشارہ کرتا اس لیے کہ ہمارا عنوان یہ نہیں اور فرمائیے آئس ہر آدمی کو یاد الحمدللہ رب العالمین تمام عالمین کا پالنے والا اللہ تبارک کا تعالی ہے رب العالمین اپنی اپل خدمت کے گھوڑوں کو دوڑائی کہاں تک بات پہنچے گی آپ کی رسائی ہے ہرگز نہیں سارے عالم کا پالنے والا اللہ تبارک کا وطالعہ پھر فوراً یہ آئ پڑھ دیجیے وما ارسلات اللہ رحمت علی تمام میرے محبوب تمام عالمین کے لیے میرے حبیب تجھے رحمت بنا کر بھیجا معلوم جہاں جہاں تک رب کی ربوبیت ہے پیارے مصطفیٰ کی رحمت اللہ کی عتاثر وہاں تک موجود ہے بتائیے حضور علیہ السلام کا ذکر کہیں ہے کہیں نہیں ارے جہاں جہاں تک اللہ تبرک و تعالیٰ کی سلطنت اللہ اکبر وہاں اپنے حبیب علیہ صلاحت اسلام کا ذکر اللہ تبارت و تعالیٰ نے وہاں بھی پہنچا دیا وما ارسلح کا اللہ عصمت اور اس جیسی کئی اور آیتیں بھی قرآن میں مجید میں موجود ہیں عزیزانِ میں گیا میں کوئی جگہ ایسے نہیں جہاں ذکر پاک کے مصطفیٰ نہ میں کہا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر اقبال نے اتنی بات سمجھ لی کہ جتنے بڑے بڑے مولوی نہیں سمجھ پائے اللہ ایک دنیا دار اور ڈاکٹر نے کہہ دیا اور کتنی پیاری بات کہہ دی کہتا ہے کہ دشت میں دامن کوسار میں میدان میں ہے کوسار پہاڑ کو کہتے پہاڑ کے دامن میں بھی اگر دیکھو تو پیارے مستفی کا ذکر ملے گا کہتا ہے دشت میں دامن کوسار میں میدان میں ہے بہر میں موج کی آغوش میں طوفان میں چین کے شہر تو مرا خش کے بیاں باں میں اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے چشم اقوام چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے رفت شان رفا نہ لگا ذکرت دیکھے کوئی کائنات میں ایسا حصہ ہے کہ جہاں ذکر پاک کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد میت آگرہ صاحب الحجت الطاہرہ الموید ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک جملے میں سارے فلسفے کو بیان کر دیا کہتے پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش ترفا دھوم دھام اجی کان جھر لگائیے تیری ہی داستان کان جدھر لگائیے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے یہ شان ہے پیارے مستفا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ وقت کی نزاکت کو ملوز رکھتے ہوئے ہم وہ ذکر کرتے ہیں حصول برکت کے لیے کہ جس ذکر کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور وہ کیا ہے وہ ذکر ہے قصید بردا شری کئی شرح اللہ کے رسول کے دربار میں اتنا مقبول ہوا یہ قصیدہ کہ اللہ اکبر کچھ اس کا تعارف میں دو چار منٹ کر کے تاکہ اس کی اہمیت کو آپ سمجھ لیں اللہ شرف الدین بوسیری اپنے زمانے کے بہت بڑے ادیب تھے بڑے زبردست خط کئی بادشاہوں نے ان کی خدمات حاصل کہ بادشاہوں کی جانب سے کوئی نامہ جائے تو اتنا مرقع اور مسجہ ہو کہ بادشاہ کا دبدبا پڑتا تھا کہ یہ خط کس نے لکھا ایسے خطوط پر وہ متعین کئی ناطے پہلے لکھ چکے وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک مرتبہ فالج کا حملہ ہو گیا آدھا بدن میرا مفلوج ہو گیا آدمی بہت پڑھے لکھے قصیدہ پڑھیے تو لگتا ہے مغازیات کے ماہر تاریخ کے ماہر لغت کے بڑے ماہر صرف کے بڑے ماہر نو کے بڑے ماہر ایسا لگتا ہے قصیدے کو اور اگر ان کا قصیدہ اردو میں سمجھ نہ ہو تو علامہ ابو الحسنہ صاحب رحمت اللہ تعالی کا اس قصد بردہ شریف کی شرح پڑھ لیجئے آپ وہ نکات علامہ ابوالحسنا صاحب نے بیان کیے ہیں کہ ایمان تازہ ہو جائے اور بھی شرح لکھی گئیں یہ میں اپنی معلومات کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ بہت عمدہ شرح میں نے علامہ ابو الحسنہ صاحب اور عربی میں تو کئی چار سو کے قریب شرح ان کے لکھی گئیں اور یہ چھ سو آٹھ ہجری کے یہ بریلی شریف میں پیدا نہیں ہوئے کہ سو سال ہو رہے ہوں گے یہ چھ سو آٹھ ہجری کے پیدا اور اس وقت جب مرض میں مبتلا ہوئے تو قصیدہ لکھا میری معلومات کے مطابق ایک سو باسٹھ شیر کا قصیدہ لکھا کبھی ایک دھ کم زیادہ اس لیے ہو جاتا کہ مصنف کبھی کبھی اپنے تحریر پر نظر ثانی کرتا ایک آ بڑھا دیتا ہے ایک آ کم کر دیتا تو ایسا کچھ معاملہ ہوا ہوگا تقریباً ایک سو باسٹھ شیر کا مجموعہ انہوں نے اپنے مرض میں طے کیا لکھ لیا لکھنے کے بعد کیا ہوا گنگنانے لگ گئے بہت عمدہ شاعر عربی زبان کا شاہکار سبحان اللہ خوب یاد رکھیے اگرچہ یہ بات دلائل سے کہنے کی مگر اتنی بات آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ کہ وہ دل کی آواز کو بھی سن لیتے ہیں وہ سب کی بولی سمجھ لیتے ہیں وہ درخت کی بولی سمجھ لیتے ہیں پتھر کی بولی سمجھ لیتے ہیں انسان کی بولی سمجھ لیتے ہیں بلکہ اگر آپ کاضی ایاز کی شفا شریف کی شرح پڑے تو دنیا کی ہر زبان کو حضور سمجھتے تھے وہ آدم السما کلحا سم اردم الیک فکال امبیون بھی اسمائے موتبر تفسیر میں آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے چھ لاکھ زبانوں کا علم آتا فرمایا سمجھے حضور علیہ السلام کے دربار تک پہنچ گیا قصیدہ کسی نے پہنچایا نہیں قصیدہ پہنچ گیا جب حضور کی بارگاہ میں مقبول ہوا اللہ شرف الدین بوسیری نے دیکھا کہ محفل سجی ہوئی ہے بقول شاعر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا حضور جلوہ گر ہیں اور حکم ہوا شرف الدین سناؤ ذرا اپنا قصیدہ علامہ شرف الدین بوسیری کھڑے ہو گئے اور اپنا قصیدہ سنانے لگے تو ایک صحاب نے جو اس خواب کا عالم جانتے تھے انہوں نے تبصرہ کیا کہ جیسے کوئی شاپ جس میں پھل لگا ہو اور ہوا جب آئے تو وہ ٹہنی کس طریقے سے جھومتی ہے حضور علیہ السلام ان کے اشار پر اس طریقے سے جھوم رہے تھے لہ اکبر اور اس کے بعد کیا, کیا مقبول ہونے کے بعد انہیں بلا کر اپنے دستے حق پرت سے ان کے بدن پہ مسا کر دیا جتنا مفلوج علاقہ تھا اس پہ مسا کر دیا اور ایک روایت کے مطابق اپنے دو شکر سے چادر نکالی اور یہ بھی ہے ایک روایت میں کہ یمنی چادر اور وہ حضرت علامہ بو کے بدن پر آپ نے اڑا دی اور اس کے بعد میں محفل برخا علامہ صبح اٹھے تو بالکل بھلے چنگے اور کمال یہ کہ جو چادر حضور نے عطا فرمائے وہ ان کے کندھے پہ موجود تھے یہ راز کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا آپ کو یہ بات بری لگے جب بھی علماء اور مشاعد کا یہ راز وہ کسی سے بیان نہیں کرتے تصوف کا یہ قاعدہ اگر ایسے معاملات کو کہیں بیان کریں تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ جناب وہ ساری واردات اور سارے وہ جو الہام ہیں وہ سب بڑا ان کا متاثر ہوتا ہے کبھی کسی سے ذکر نہیں کرتے اور اللہ ماں نے بھی کسی سے کبھی ذکر نہیں کیا آج کل کوئی ذرا چھوٹا موٹا خواب دیکھے تو ہم مریدوں کو بلا کر کے سارا قصہ بیان کر دیں اور ان سے کہیں گے ذرا دوسروں کو بھی بتا دو تاکہ ذرا میری پیری مریدی جو ہے ذرا مضبوط ہو جائے لوگ جاننے لگ جائیں کہ میری رشت اور میری بلندی کیا اللہ نے کسی سے ذکر نہیں کیا باد صبح اگر یہ چغلی نہ کھاتی تو شاید کسی کو پتا نہیں لگتا صبح اٹھے بھلے چنگے جب نکلے ایک جناب مرد مومن ٹکر گیا کہن لگے شرف الدین وہ ذرا قصیدہ تو سناؤ اپنا انہوں نے کہا پسو پیش کیا کون سا قسیدا کیسے ارے بھائی جو تم نے وہ قصیدہ کہا کہ میں نے تو کئی قصیدے کہ وہ کیا ہیں تو انہوں نے کیا کیا برجستہ اس کا ایک شیر پڑ کے بتا دیا علامہ بوسیری کہتے ہیں, میں نے کسی کو نہ دیا نہ کسی کو سنایا اور اس نے وہ مصرا پڑ دیا مصرا پڑھ کے کہا کیا یہ مصرا اس کا نہیں ہے اب میں حیران رہ گیا کہ شخص کو کس نے بتا دیا انہوں نے کھنگالنے کوشش کی تو اس نے مرد مومن نے جانتے ہو کیا کہا کہ شرف الدین اب یہ چھوڑ دو پردہ یہ رات جس محفل نے رات میں تم پڑھ رہے تھے نہ وہاں موجود تھے ہم <سؤال> خود وہاں موجود تھے اس لیے ہم نے تمہارے شیر کو سن لیا اللہ اکبر اگر یہ راز افشا نہ کرتے تو شاید آج تک دنیا میں کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا اگر یہ راز نہ بتاتے وہ کسی کو پتا نہیں لگتا بالکل راز ہی رہ جاتا مگر وہ راز اس طریقے سے افشا ہو گیا کہ بکول غالب کہ وہ راز راز رہ نہ سکا کہ ان کی یاد ارے پلکوں پہ آ گئی ہے چراغا کیے ہوئے اب تو پلکوں پہ ایسے چراغا کیے ہوئے آئی ہے کہ دنیا کا جتنا خطہ جہاں تک میں نے دنیا کو گھوما یقین جانیے کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں قصیدہ بردہ شریف نہ پڑھا جا رہا کینیا کے جنگلوں میں میں گیا ہوں پھٹے پرانے کپڑے پہنے مدرے جن کے بدن پہ کپڑے نہیں اور میں نے دیکھا جنگلوں میں سینکڑوں میل اندر قصیدہ بردہ شریف پڑھا جا رہا ساؤتھ افریقہ میں چلے جائے ساتھ پڑھا جا رہا ہے ابھی تک چلی جائیے اب کینیا کی طرف تنزانیہ اور جناب یہ مکھنڈو ممباسا بالکل جنگلوں میں سب جگہ جائی آر تو کالے حبشی قسم کے مسلمان بچوں کو پڑھاتے ہیں اور سبق ختم ہونے کے بعد اپنے ڈیسک پر اس طریقے سے مارتے ہیں سارے بچے ہو جاتے ہیں جی جی فصد شریف شروع ہو گیا اللہ اکبر اور جناب جنگل جنگل منگل منگل ہر جگہ اتنا مشہور ہو گیا کہ دنیا میں کہ شاید ہی اتنی شرح کسی قصیدے کے لکھی گئی جتنے قصیدے بردا چڑی اور کیوں نہ ہو جب پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جناب وہ پہنچ گیا اور ہم وہ قصیدہ پڑھیں کسی شاعر نے ایک جملے میں کتنی پیاری بات کہہ دی کہ ایمان تازہ ہو جائے کہتا ہے ذکر حبیب کم نہیں مسئلے حبیب سے کہنے جب حبیب کا ذکر کرو تو وہ دیدار مصطفیٰ سے کم نہیں ہے حضور علیہ السلام کا ذکر ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے لہذا ہم حضور کی بارگاہ میں ملتجی ہو کر کے ہماری قسمت چمک جائے ہم سب مل کر وہ ذکر کرتے مولایا سلے سلائے کو لے مولایا سل من ابدم آہ ریکا خیر الخلق کو لے محمد محمد سی دکون پی واری پائنے میں نار بھی آ جامی مولایا سلائے صلی صلی ملا بے کا فیریل حل کو لے نی سب ہاتھ پھیلا کر مانگے یا رب یار بی بیل موستاف بلو ما کا سی دانا یار بیبل موستا بلو ما کا سی دانا یار بیبیل موستافا بل نا بب فر لان مام دایا وا سیال کرامی مولا سلریل حل پی کو ل بلا نواز سے درو شریف کا نظر محمد و سلیم و سلام سیدی یا رسول اللہ اب آئیے آیت کی طرف رجوع کرتے ہم نے خطبے میں یہ آیت تلاوت کی کل یا عبادی اللہ تخنا تم رحمت اللہ آج اس رات ہم یہ عرض کریں کہ اللہ تبارک کا و تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا رحیم اور کریم ہے کہ بڑے بڑے گناہ کیے ہوں اور سچے دل سے توبہ کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا بخاری شریف میں حدیث کی بنے کثیر نے کسی آیت کے تحت نقل کیا کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں میں آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں اسلام لانے سے پہلے لوگ کتنے بھیانک قسم کے جرم کرتے اپنے ہاتھ سے قبر کو کھود کر اپنی بچی کو دفن کر دیا کرتے شراب جگ نہیں مٹکوں کے ساتھ پیا کرتے کون سا ایسا اوبے جو اس قوم میں نہ تھا جب اسلام آیا کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے ایمان لانے کی غرض رکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ آپ کا دین تو بہت اچھا ہے ہم نے دیکھا بہت عمدہ دین ہے آپ لیکن یہ بتا یہ کہ اگر ہم نے آپ کا دین قبول کر لیا تو کیا یہ جو بڑے بڑے گناہ ہم نے کیے ہیں یہ کیا سب معاف ہو جائیں گے ہمارے گناہ اللہ اکبر فرماتے ہیں یہی بات کفار مشرقی کا سوال یا کچھ لوگوں کا سوال اس آیت کا شان نزول ہے کہ رب کریم نے ارشاد فرما کہ قل یا عبادی اے میرے محبوب اپنے بندوں سے کہہ دو اب کل یا عبادی علا اللہ ددین اصرف انفسهم لا اللہ من رحمت اللہ فرما دو اپنے غلاموں سے اپنے بندوں سے کہ جس نے بھی اپنی جان پر ظلم کیا ہے وہ اللہ کے رحمت سے نا امید مت ہو ان اللہ یقر بجمیاں وہ اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہو اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو ماں فرما دے گا سارے گناہوں کو ماں فرما دے گا کتاب و بخاری شریف میں مسلم شریف میں ہے کہ صرف اس کے ایک ایک جملے قرض کرتا ہوں میں اور آگے کی بات رہنا جائے اسی شخص نے گناہ کیا سچی توبہ کر لی کیسی توبہ قرآن مجید فرقان حمید کی رشاد فرما یا ادین آمن تو ایمان والوں اللہ کے حضور توبہ توبت نصوحا ایسی توبہ کرو کہ آئندہ پھر اس برائی کے قریب مت جانا یعنی سچی توبہ فرما ایک حدیث میں وہ ایسا گناہوں سے پاک ہو گیا جیسے اس نے سرے سے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ایک جگہ فرما وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسے اپنی والدہ کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا اور قرآن مجید فرقان حمید حدیث سے یہ بھی ترش کہ سچی توبہ کرنے والا اللہ تعالی اس کے سیاحت اس کی برائیوں کو حسنات میں تبدیل کر دیتا کیا مطلب ہوا کہ کسی آدمی نے دس کروڑ گنا کی ہیں دس کروڑ اور وہ اگر سچی توبہ کر لے تو گناہ بھی ماف ہو گئے اور اس کے امال نامے میں دس کروڑ نیکیاں لکھ دی گئیں اس کی معاشیت کو حسنات میں تبدیل کر دیتا یہاں تک کہ فرمایا کہ تمہارے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تب بھی اللہ تبر و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ اکبر حدیث شریف میں فرمایا جو بڑی مشہور کئی ترک پر یہ حدیث آئی حضور علیہ السلام نے ہمارے اذان ہماری عقلوں کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بیان فرمایا توبہ کی ہمارے گنا معاف ہو گئے خوش تو ہمیں ہونا چاہیے لیکن ہماری توبہ سے رب کریم کیسے خوش ہوتا فضول علیہ السلام نے فرما یوں سمجھو کہ ایک شخص اپنی سواری پر سارا زاد راہ لاد کر کھانے پینے کا سامان بوریا بستر سب کچھ لاد کہیں سفر پر نکلا اور این سفر میں بیابان جنگل میں اڑ سے وہ اونٹ گم ہو گیا وہ جانور گم ہو گیا اور کسی روایت میں اونٹ نہیں بھی کہا گیا وہ اونٹنی یا اونٹ گم ہو گیا اب گم ہونے کے بعد وہ بیار تلاش پورے جنگل میں تلاش کرتا ہے کہیں اونٹ نہ ملا نہ کھانے کا ایک لقمہ نہ پینے کا ایک گھونٹ اب کیا کرے مرتا کیا نہ کرتا اچھا اب دنیا سے جان کیسے چھوٹے بغیر موت کے تو جان دنیا سے چھوٹے گی کی نہیں کیا کرے سفر جاری رکھے تو جائے گا کہاں کتنے دور تک چلے وہ تکیا لگا کر موت کا انتظار کرنے لیٹ گیا بس اب جب موت آئی گی تو دنیا سے جان چوٹے گی انتظار کرتے ہوئے لیٹ گیا موت کا آنکھ لگ گئی جیسی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کا جانوروں سرہنے کھڑا ہوا سارا مال اور اسبام مال و متا سب کا سب اونٹ پر لدا ہوا میرے تم بتاؤ کہ وہ کتنا خوش ہوگا جو موت کے انتظار میں لیٹ گیا تو وہ جانور کے ملنے پر کتنا خوش ہوگا صاحبہ نے حضور بہت خوش ہوگا وہ تو جانور کے ملنے پر فرما جب تم توبہ کرو تو اللہ تبارک و بات اس سے زیادہ تمہاری توبہ سے خوش ہوتا اس سے بھی کہیں زیادہ تمہاری توبہ سے خوش ہو جاتا اور وہ کتنا کریم ہیں کتنا رحیم ہے اپنے بندوں پر اس کے ہم ایک دو عزیزان گرامی مثالیں دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ واقعات بنی اسرائیل کے بڑے مشہور لیکن کوئی قصہ جب نبی کریم علیہ السلام نے سنا دیا تو کتاب الانبیاء بہاری شریف نے کہ جو گزشتہ انبیاء کے قصے حضور علیہ السلاۃسلام نے صحابہ کرام علیم الدوان کو سنا ہے بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالی کے رحمت کا اندازہ ایک شخص نان قتل کرتا ہے بنی عسرائی نین قتل کرنے کے بعد ایک راہب کے پاس جاتا ہے ایک مولوی صاحب کے پاس گیا اس زمانے کہا کہ یہ بتائیے کہ نینانو قتل کرنے کے بعد کوئی توبہ کا راستہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا کوئی اور دروازہ ہے وہ بےچارے راہب صاحب بالکل خشک تھے وہ غصے میں آ گئے اور یہ انڈے کمبت کہیں کا ننانوے قتل کر کے معافی مانگنے کے لئے آیا اور یہ سوچتا ہے کہ نجات کا راستہ مل جائے انہوں نے ڈانٹ ڈبٹ کرا کہ نہیں چل یہاں کوئی تیری نجات کا راستہ نہیں وہ بھی ایسا جاہل تھا ننانوے تو قتل کر ہی چکا اس نے کہا جب نجات کا راستہ ہے ہی نہیں توبہ کا دروازہ بند کر دیا مولوی صاحب نے تو ان کی بھی چھٹی کروں تاکہ سنچری مکمل ہو جائے لیجیے صاحب اس نے ہتھیار لے کر مولانا کو بھی ٹھکانے لگا دیا مگر صوفیا قرآن اور حدیث سے ترشو ہے یہ کہ آدمی کے بدن میں تین قوتیں جس کو نفس کہتے ایک نفس لبوامہ ایک نفس امارا ایک نفس مطمئن نہ نفس امارا کا کام کیا ہوتا آپ دیکھیے کہ بحثت مسلمان آپ کے دل میں ایک مفتی چھپا ہوا میں نے کیوں کہہ دیا مفتی کوئی غلط کام آپ کریں منہ سے کتنا ہی مسکرائے کتنا ہی ہنسے مگر دل ملامت کرتا کہ یہ کام غلط کیا تم نے ہاں یہ کام آپ کسی کو دھوکا کر کے لاکھوں روپے کھا جائیے مرسیڈیز میں گھوم رہے ہو مزے کر رہے ہو جناب کھا رہے پی رہے لیکن دل ملامت کر رہا کہ یہ کام ٹھیک نہیں کیا تم نے نفس سے سو آدمی قتل کرنے کے بعد نفس اس پر ملامت کر رہا کچھ اور لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کوئی ٹھکانا ہے کا کوئی معاملہ ہے کسی اکل مند سے کہا یا تم ایسا کرو وہ دیکھو فلاں بستی میں چلے جاؤ وہاں کچھ اللہ کے نیک بندے رہتے تم بھی وہیں رہ جاؤ وہی ان کے ساتھ عبادت کرو تو وہ اللہ کے بندے تمہاری نجات کا کوئی راستہ نکالیں اللہ اکبر یہ اس راستے پر گامزن ہوا اور خطرے کی گھنٹی میں آپ کو بھی بجا دوں اپنے لیے اور آپ کے لیے وہ چلا نجات کے راستے میں توبہ کرنے کے لیے بیچ راستے میں ملکل الموت آ روح قبض کر لی. لیجیے صاحب جب روح قبض کی تو آپ غور فرمائیے کہ ہم کتنے بڑے بڑے پلان بناتے ہیں اور اس کے بعد کیا بنتا ہے جنے گھر پہ کتنے لوگ ہمارے جائیں کتنے لوگ پہنچیں کتنے لوگ نہ پہنچیں لیکن پھر بھی ہم لوگ بالکل کافی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ حادثات میں کتنے لوگ چلے جاتے ہیں کیا اپنی ہاتھوں سے ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو دفناتے نہیں میرے عزیز یہ شیطان کا حربہ تم اگر بیس سال کے ہو تو ساٹھ سال کا آدمی دکھا کر کہتا ارے تم بیس سال میں نماز پڑھ لیں یہ دیکھا نہیں سال کا تمہارے سامنے جی رہا اور ساٹھ سال کا آدمی ہوگا اس سے کہا کلو ابھی سے نماز پڑھنے لگ گئے تم کل اخبار میں تم نے نہیں دیکھا آدمی کا فوٹو آیا تھا اس کی عمر ایک سو آٹھ برس کی تھی ابھی تو بہت سال باقی تمہارے چالیس اور اڑتالیس سال باقی ہیں یہ دھوکہ دیتا ہے انسان نہ جانے کس وقت وقت آ جائے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے یا متا اللہ حق کا تو ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے خط ولا تم اور ہرگیز نہ مرنا الا ان تم جب تمہیں موت آئے تو ایسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان چوبیس گھنٹے مسلمان رہو نہ جانے کس وقت موت آ جائے لیجیے بیچ میں راستے میں پہنچا اور موت آ گئی حدیث شریف میں ہے عذاب کے فرشتے آ گئے رحمت کے فرشتے آ گئے عذاب کے فرشتے کہنے لگے یہ ہمارا بندہ ہے رحمت کے فرشتے کہنے لگے ٹھیک ہے تمہارا گناگار مگر جا رہا تھا توبہ کی طرف لہذا یہ ہمارا بندہ ہے تو رب کریم نے ان میں فیصلہ کرنے ایک فرشتے کو ایک انسانی لباس میں بھیجا انہوں نے دونوں فریق کو جمع کیا نے کا سنو میں فیصلہ کرتا ہوں تم ایسا کرو کہ جس جگہ سے چلا وہاں سے تم جگہ ناپو کتنے بالش جہاں جا رہا تھا وہاں سے ناپو کتنے بالش اگر یہ توبہ کی طرف جو اللہ کے نیک مندوں کی طرف جا رہا اگر یہ زیادہ ہو جائے تو یہ ان کا آدمی اگر ادھر ادھر اگر کم ہو جائے تو یہ ان کا آدمی ہے ناپو جب انہوں نے ناپا تو ایک بالشت وہ خدا کا بندہ ادھر نکل گیا جدھر اللہ کے نیک بندے رہتے یہ تو ایک حدیث میں یہ بات بظاہر مگر زمین کو کیا کیا ربی کریم نے حکم دے دیا اس بندے پر اہم فرما اس زمین سے کہا تھوڑی ادھر بڑھ جا وہ زمین سے کہا تھوڑی تو ادھر سکڑ جا اور اس کے بعد جب ناپا تو نیک بندوں کی بستی کی طرف ایک بالی زیادہ نکل گیا تو رب کریم نے فرما میرے بنجے کی نجات کر دو اس لیے یہ نیکی کے راستے پہ زیادہ ہے کیسا مہربان ہے کیسا کریم ہے اس سے ایک مسئلہ یہ ظاہر ہوا اللہ اکبر علماء اولیاء سلح کی صحبت میں بیٹھنے کا کیا معاملہ ہوگا ارے توبہ کرنے ان کی بستی کی طرف گیا اللہ تعالیٰ نے نجات کر دی جو علماء حقانین کے پاس بیٹھتا ہو اس کا کیا منصب ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت مجد الفسانی اپنے مکتوبات مکتوبات نمبر 92 میں نائنٹی ٹو کہیں گھر میں ہو تو آپ پڑھیے گا کہتے ہیں کہ سلطان تیمور بخارا کے بازار سے گزر رہا بخارے کے بازار میں حضرت شیخ نقش بند سرکار کے خود ان کے ہجرے سے چٹائیاں نکال کر کے جھٹک رہے روپتے ہجرا صاف کر رہے کوئی دوسرا بادشاہ ہوتا تو جاتے آگے کے چوبدار سمجھ کے ان کا تم نیات مت آدمی تمہیں پتا نہیں کہ بادشاہ سلامتی سرحد سے گزرے کتنے لوگ بادشاہ کے آگے ہوتے ہیں کیا ہوتا آپ نے دیکھا نہیں ہے بادشاہ کو چلتے پھرتے ہوئے بات تو بہت بری ہے مگر ایسا لگتا ہے کسی بادشاہ کو چلتے ہوئے دیکھیں آپ تو ایسا لگتا ہے کہ اسی کو گرفتار کر کے لے ایسی لگتا ہے نہیں لگتا اب یہ نیچے آگے پیچھے اتنے چوبدار تو جانے کیا سرزنیش کرتے اس لیکن سبحان اللہ امیر تیمور کو میں نے پڑھا میں اپنی بات بتاتا ہوں میں اس کو کوئی اچھا آدمی تصور نہیں کرتا لیکن جب سے میں نے مکتوبات پڑھے اپنی زبان بند کر لی اللہ اکبر ادھر جب, جب جھاڑ رہے تھے سلطان تیمور کتنا بڑا بادشاہ آن کر کے کھڑا ہو گیا گرد کے سامنے جب وہ جھاڑنے لگے تو بالکل کسی کو منانے ساری گرد اپنے جسم میں لی جب وہ درییں جھاڑ کر چلے گئے تو ساری گرد کو اپنے جسم میں مل کر اور اس کے بعد سواری میں بیٹھ گیا مجد صاحب کہتے ہیں یہ گرد کا توفیل تھا کہ ایمان پر خاتمہ ہوا یہ سرکار نقش بن کے ہجرے کی دریوں کے گرد کی برکت تھی کہ خاتمہ ایمان پر ہوا ارے اللہ کے نیک بندوں کے گرد بادشاہوں میں پڑ جائے تو نجات ہو جائے جو اللہ کے نیک بندے ان کا مقام کیا ہوگا ابھی تو توبہ کی نہیں توبہ کی طرف جا رہا اور راستے میں ایک بالش ایک طرف نکل گیا تو ربی کریم نے اس کی نجات فرما لی اب بتاؤ کہ وہ کتنا رحیم اور کریم کیا تم اس سے مانگو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں عطا نہیں فرمائے گا اللہ منوری رحمت اللہ اپنی کتاب سیرت عربی میں اس پر تبصرہ کیا بحث وہاں موجود ہے میں نے صرف کتاب کا نام دے دیا ایک شخص حضور کی بار میں آتا آنے کے بعد کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ میری بچی کو زندہ کر دیں تو میں ایمان لے آؤں گا جس زمانے میں لوگ بچیوں کو زندہ درغور کر دیا کرتے آپ زندہ کر دیں میں ایمان لے آؤں گا پر میں کہاں دفنا ہے تم نے اپنی بچی کو حضور تشریف لے گئے ایک کڈڑا اس نے بتایا کہ یہاں میں نے اپنے ہاتھ سے کڈڑا کھود کے اپنی بیٹی کو دفن کیا حضور کھڑے ہو گئے اشارہ فرمایا اس کی لڑکی قبر میں سے اٹھ کر باہر آ گئی اور یہ یاد رکھیے حضور علیہ السلام نے بھی مردے جلائے بلکہ حضور کے غلاموں میں بھی مردے جلائے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی علیہ سلام جلایا کرتے تھے مردے ایسے حضور نے کہا جلایا تم غور سے دیکھو تو پتہ لگے پوری حدیثیں حضرت علامہ قاضی عیاض نے ایک جگہ بیان کر دی اور سیاح ستا میں اور ہر جگہ موجود حضور ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطوہ فرماتے ممبر جب بنا تو وہ ٹیک نہیں لگایا ممبر پر بیٹھ گئے صحابہ کہتے ہیں رونے کی آواز آئی وہ آواز اتنی درد نہ کا کاباز کہ اگر حضور اس کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرتے تو ہمارے جگر پھڑ جاتے ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں سے آواز آ رہی کئی روایت ہیں اس میں علامہ قاضی ایاز نے ایک یہ کہ حضور علیہ السلام ممبر سے اترے اور اس پر ہاتھ رکھا پتہ چلا کہ وہ جو ستون ہے وہ رو رہا اس پہ ہاتھ رکھا تو خاموش ہو گیا ایک روایت میں اسے بلایا ممبر کے قریب آیا اس پہ ہاتھ رکھا ایک روایت بڑی عجیب و غریب میں نے پڑھی حضور نے اس سے فرما خاموش ہو جا اگر تو چاہے تو میں تجھے پھر وہیں لگا دوں جہاں سے تجھے توڑ کر لایا گیا تاکہ تو اسی طریقے سے پھل دینے لگ جائے. اس نے اس پر بھی رضامندی ظاہر نہیں کیا ناز ہے حضور کے دربار میں اللہ اکبر پھر سرکار نے اس کو آخری آفر سنیے کیا پرماشا اچھا تو تو اگر چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں کہ تیرے پھل کل امبیا اور اولیاء کھائیں راوی کہتے ہوئے اس بات پر راضی ہو گیا وہ جنت میں لگے مجھے بتائیے یہ بے جان لکڑی اس میں جان آئی کس لیے آئی حضور کا جسم لگنے سے بے جان لکڑی میں جان آ جائے استاد شہین شاہ سہن مولانا حسن نے کتنی پیاری بات کہہ دی یہاں فرماتے کہ عیسا علیہ سلام تو پرندے میں پھونک مارتے تھے چھو کر کے اٹھاتے تھے اور یہاں حال یہ کہ ان کے تو دامن کی ہوا باد مسیحائی ان کے تو دامن کی ہوا لگ جائے تو جناب درخت میں جان پیدا ہو جائے کیوں نہ ہو کہ حیات النبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تشیف لے گئے کہاں دفنا اپنی بیٹی یہاں فرما اشارہ کیا نکل کر آگئی گئی باہر حضور نے اس سے سوال کیا فرمایا اس سے پوچھا تیرے لیے کافی کہا ٹھیک اس بچی سے پوچھا تو دنیا میں آنا چاہتی یہ کیوں پوچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے وہ اگر کہتی میں دنیا میں آنا چاہتی ہوں حضور فرماتے نہیں تو کافی پوچھا کائ کے لیے آپ نے میں اپنا یقین بتاتا ہوں کہ وہ اگر یہ کہتی میں دنیا میں آنا چاہتی ہوں حضور ضرور اسے دنیا میں لے کر آنے. اس لیے کو تو ہر عالم کی رحمت ہے لے دنیا میں لیکن اس نے کیا کہا وہ ہمارے عنوان سے اس کا تعلق اس نے کہا حضور میں نہیں آنا چاہتی کہ کیوں آنا نہیں چاہتی ہم بتائیے ہم سب یہ کوشش کرتے ہیں نہیں کہ ہمارے ابا کا انتقال اچھا واپس آ جائے پوری کوشش کرتے ہیں روتے دھوتے ہوتے, ہوتے ہیں نہیں جان بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہم تو کیا دنیا میں نہیں آنا چاہتے کہا حضور نہیں آنا چاہتے کیوں نہیں آنا چاہتی کیا بات اس بچی نے کہی کہا میرے آقا میں نے اپنے رب کو اتنا کریم پایا ہے اتنا مہربان پایا ہے کہ اب مجھے دنیا میں آنا پسند نہیں ہے لا تک نہ تم رحمت اللہ اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہو ان اللہ یا پھر ضونبا جب سچے دل سے توبہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً تمہاری توبہ کو قبول کرے گا اب آئیے یہ دیکھنا ہے کہ رب کریم کے حضور توبہ کیسے کی جائے کیا دعا کی جائے کیا مانگا جائے سچے دل سے توبہ کرو آئندہ اس برائی کے قریب مت جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھو اسی مسلم شریف میں عدیث کہ رب کریم اپنے بندوں سے ان کے گمان کے قریب ہے جیسا بندہ اس کے بارے میں گمان کرتا ہے ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ فرمائے گا آج یہ رات وہ ہے مانگنے کی رات گڑگڑانے کی رات اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا اعلی حضرت امام اہل لے سنت فاضل بریلوی کے والد ماجد کا رسالہ احسن الرحا لے آداب اور اس پر اعلی حضرت فاضل بریلوی کا حاشیہ ہے زیل الم اس میں دیکھیے آپ تو اعلی حضرت آسان کر کے بتاتا ہوں مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے ہم لوگوں نے دعا کرنا چھوڑ دی سعودی عرب جانے لگے وہ بھوت ہم پر سوار ہو گیا ننگے سر نماز پڑھنے لگ گئے جیسے وہاں لوگ پڑھتے ہیں ارے بھائی اسلام تو یہاں سے آیا جب یہ لوگ ننگے سر پڑھتے ہوتے تو مولوی ہمارے بیکار پاکستان میں پگڑی بھی بنواتے ہیں ٹوپی بھی پہناتے ہیں ننگے سر پڑھنی چاہیے ٹھیک ہے آپ ننگے سر نماز ہو رہی اور دعا کا کوئی تصور ہے جی جی السلام علیکم اللہ جوتے ہاتھ میں اٹھائے گئے اور وہ گئے نماز جنازہ ایک طرف السلام علیکم سارے لوگ بھاگ نیا اسلام ہے روشن خیال ہی آج کل ٹی وی پہ سنتے نا کہ یہ عالم دین بڑا روشن خیال ہے اللہ تبارک وبر تعالی سے روشنی سے ہمیں بچا ہمارے بزرگوں کی روشنی ہمارے پاس کافی ہمیں کسی نئی روشنی کی ضرورت نہیں اللہ اکبر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ نئے نئے سلسلے دعا کو چھوڑ دیا مخل البادہ تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا عبادہ دعا تو جناب عبادت کا مرض ہے اور رب کریم اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے جب اس کے دربار میں ہاتھ پھیلایا جائے خوش ہوتا ہے اللہ تبارک کا مطالعہ میں ہم نے دعائی کو رخصت کر دیا نماز جنازہ کی دعا بھی نہیں کہیں جنازہ پڑھنے کے لیے ہم گئے جنازہ ہم نے پڑھایا ہمارا آدمی تھا جنازہ پڑھانے کے فوراً بعد جب دعا کرنے لگے تو اسپیکر انہوں نے بند کر دیا دعا کے لیے کیا ہوا بھائی کہ ہماری دعا جائز نہیں تو میں نے کبھی لڑنا بیکار یہ تو اچھا ہے وہ ہم آ نماز پڑھا دیں یہ تو بغیر دعائی کے دفن کر دے دعا نہیں پڑھتے لوگ نماز کے بعد کی دعا مجھے بتائیے پانچ سو آدمی اگر ہو پوچھے مولانا ڈھائی سو چلے جائیں دو سننا سے پڑھ کے نکل جائیں گے جوتا ہاتھ میں لیا یہ گئے وہ گئے دعا کا ہمارے یہاں کوئی رہا کے بعد میں رہا دعا ضرور کیا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے اس کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر مانگا جائے جو حضرات دعا کرتے ہیں حق کڑوا ہوتا ہے برا تو لگے گا ہماری آپ دعا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ایسے ایسے ہاتھ ملتے ہوتے ہیں بوزوں کی طرح یا کچھ لوگ کرتے ہیں تو ایسے ہاتھ اپنے رانوں پہ رکھ دیتے ایسے مانگتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ مل گیا ہے. اب کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں کوئی چیز مانگنے کی ضرورت ہی نہیں بالکل ایسے نیچے ہاتھ مردار کی طرح رکھے ہوئے ہیں اعلی حضرت فاضل بریلوی نے طریقہ بتایا ہاتھ اٹھاؤ دعا کے لیے اپنے سینے کے مقابل کرو ہاتھ یا اپنے چہرے کے مقابل کرو ہاتھ اس طریقے سے دعا ہاتھوں کو کھول کے رکھو فتح و رضویہ میں ایک سوال کے جواب میں اس طرح کھول کے رکھو ایک راوی کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کو دیکھا جب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اتنے بلند ہاتھ اٹھائے کہ حضور کے بغل میں سے سفیدی کو ہم نے دیکھا نور تھا حضور علیہ سلام کے بغلوں ہماری بغلوں میں تو بدبو ہوتی اور پیارے مصطفیٰ جب ہاتھ اٹھایا تو بغلوں میں نور کی کرنیں نکلتی ہیں یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلاحت و سلام کے بدن پر کپڑا مائلہ نہیں ہوتا حضور کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی کوئی کمبہ حضور کے سائے پر پیر رکھ کر کہے کہ ہم نے تمہارے نبی کے سائے کو راؤنڈ ڈالا ربی کریم نے پیارے مستفی کا سایہ پیدا نہیں کیا کہ کوئی سائے کی بھی بے ادبی نہ کر پا یہ شان ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم کی عزیزہ گرامی جب ہاتھ اٹھایا تو بغلوں میں سے سفید جھانکنی اتنے بلنگ کر کے ہاتھ اٹھائے اور اٹھانے کے بعد کیا مانگو ارشاد باری تالا وہ جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا کوئی تقصیص نہیں کیا مانگو جو مانگو گے دیا جائے حلال مانگو طیب مانگو مگر ہر دعا قبول ہوتی ہے مگر دعا کے قبول ہونے کا معنی معلوم ہونا چاہیے کیا ایک تو یہ کہ جو آپ نے مانگا وہی آپ کو دے دیا جائے یا جو آپ نے مانگا آپ کو نہ دیا جائے اس کی جگہ اجر و ثواب آپ کے امال نامے میں لکھ دیا جائے چلیے جو آپ نے مانگا بجائے اجر و ثواب کے آپ کے امال نامے سے کچھ گناوں کو مٹا دیا جائے کل قیامت میں جب آپ کو امال نامہ آپ کے ہاتھ میں ملے آپ دیکھیں گے پہاڑ جیسے سب سے اس میں ہوں گے بڑی بڑی نیکیاں آپ پوچھیں گے مولا یہ کیا ہے یہ کس کا ہے تو آپ کو بتایا جائے گا بندے فلاں موقع جو نے دعا کی تھی وہ چیز تو ہم نے تجھے نہ دی مگر اس کا اجر و ثواب تجھے قیامت میں دے دیا بندہ حسرت کرے گا کاش کہ میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی سب کی جگہ مل جاتی ہے سب کا عجور و سوا بھی آج مل جاتا کوئی دنیا میں دعا قبول ہی نہیں ہوتی اس لیے محترم حضرات دعا مانگنے میں یہ یاد رکھو کہ دعا کے قبول ہونے کا مانا کیا ہے یقیناً دعا قبول ہوتی مگر یہ نہیں کہ جو آپ نے مانگی وہ قبول نہیں ہوئی تو آپ دعا کرنا ہی چھوڑ دیں نہیں مانگو اللہ تبارک و تعالی امام اہل سنت کہتے ہیں کیسے مانگو قبلے کی طرف بیٹھو دل کو سارے خیالات سے خالی کر اپنے اعضا کو خاشے بناؤ کیا مطلب جیسے ڈر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی سے خوف تاریخ ہو رونا آئے تو رو نہ رونا آئے تو رونے جیسی شکل بناؤ کہ رب کریم تو اپنے بندوں کو رونا نہ بھی آئے تو رونے جیسی شکل بناے تب بھی نواز دیتا طبلے کی طرف ہاتھ کرو اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی سے التجا کرو اللہ تبارک و تعالی سے مانگو اور جب مانگو گے تو رمضان میں تو یہ بات خاص طریقے سے ایک حدیث شریف میں میں نے پڑھی کہ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو رب کریم ان بندوں کی دعا پر فرشتوں سے فرماتا کہ آمین کو فرشتے آمین کہتے ہماری دعا پر تو آپ نے دیکھا کتنا مقام آپ کا بلند اب اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ تو آپ نے کچھ لوگوں کا بم آخری کی طرف چلتے ہیں کچھ لوگوں کو دیکھا آپ نے جو فقیر ہیں بھیک مانگتے ہیں وہ کیسے بھیک مانگتے ہیں ایک ہاتھ تو کم ہے پھر آپ کو کہیں نکالی جناب پیسہ دیں گے آپ اس کو دو چار ہاتھ رسید کر دیں گے مانگ رہا ایسے مانگ رہا ہے پولیس والا رشوت مانگ رہا اس طریقے سے دیں گے آپ اس کو نہیں وہ کیا کرتا بھی بلی بن کے اپنا چہرہ بگاڑتا ذرا منہ بناتا ہے کہ بھائی شیٹ صاحب کچھ دے دو شیٹ صاحب کو رہمائی نہیں رہا کہ اس کو کچھ دیں پھر یہ اتنے مانگنے والے چالک آپ کو معلوم ہے یہ آپ نے اخبار میں پڑھا کہ کراچی کا بھیک مانگنے کا ٹھیکہ ساڑھے کروڑ میں نیلام ہوا ہے دیکھا آپ نے کیسی زرخیز زمین ہے کراچی اللہ اکبار. جو لاہیں پکڑ کر لوگوں کو بھیک مانگنے کے لیے بڑے بڑے کے دار جگا دری اللہ تبارک تعالیٰ ان سے پوچھے تو یہ پانچ کروڑ کا ٹھیکہ نیلام ہوا ہے کراچی میں بھیک مانگنے کا لیجے صاحب آتا ہے بھیک مانگنے والا وہ کیا کہتا کہتا ہے شیٹ صاحب آپ کے بچے جیتے رہیں اب ذرا آپ ملائم ہونا شروع میرے رہے بھائی یہ بچوں کے لیے دعا کر رہا شیٹ صاحب اللہ آپ کی اہلیہ کو سے تو آفیت نصیب فرمائے اب آپ پسی جاتے ہیں کچھ ہاں میرے بچوں کے لیے دعا کر رہا میری بیوی کے شیڑھ صاحب آپ کے والدین پر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے تو آپ جناب جو ہیں وہ نروس ہونے شروع ہو جاتے ہیں کچھ نہ کچھ نکلتا ہے آپ کی جیت سے اچھا اب اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں دعا کر کے کیا مانگو کہ اللہ تعالیٰ تیرے بچے سلامت رہ ماض اللہ سنما ماض اللہ کیا دعا کرو تو رب کریم نے فرما سنو میرے کوئی بال بچے تو ہے نہیں کہ تم ان کا صدقہ اور وسیلہ دو میرا حبیب ہے ایک جب تم مانگو تو میرے حبیب پر دعا پر دو درو شریف پڑ کے مانگو میں تمہیں عطا پڑھ اب مانگنے سے پہلے درود پڑھو مانگنے کے بعد درود پڑو اور دیکھو پھر میں تمہیں عطا کروں گا اور بلکہ دعاؤں کی عطا اور دعاؤں کے قبول ہونے کا مرکز ہی پیارے مصطف ہے وقت نہیں بننا ہم اس پر کلام کرتے ارشاد باری تعالی ہوا ول اُن جا فسطر وسطر الحم الرسول لوج اللہ طب رحیمہ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور میرے حبیب یہ تیرے دربار میں آ جائیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ تیرے دربار میں جا کا تیرے دربار میں آئیں فستغفر اللہ اللہ سے مغفرت چاہیں لو جد اللہ طباب رحیم اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن اور کیجئے یہ جملہ فستغفر اللہ تیرے دربار میں آئیں اللہ سے مغفرت چاہیں وسطر الحم الر رسول اور جب رسول بھی ان کے لیے مغفرت چاہے لو جد اللہ طباب رحیم اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہوں کا اپنے گناہوں کا اپنے گناہوں کا معاف کرنے والا مہربان پائیں گے تو اصلی شفاخانہ کہاں ہے وہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلاط اسلام کا ویزان گرامی در ہے اللہ اکبر جو کہ نہیں ہمیں وہاں سے ضرورت نہیں امام اہل سنت کہتے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں جو حضور سے پھر گیا تو سمجھ لو کہ در بہ وہ وہار پھرے گا جسے مستفی کے دربار سے کچھ نہ ملا تو اسے کہیں بھی افیزان گرامی کچھ نہیں ملے گا تمہیں کر رہا تھا اصل شفا خانہ وہ ہے کہ جناب حاجیوں آؤ شہین شاہ کا رو دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چونکہ اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبے کا کعبہ دیکھو کہتے ہیں غور سے سن تو رضا کابے سے آتی ہے صدا کیا مطلب ہوا جب حضرت کعبے کا طباف کر رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ کعبے پر ایک پرنا لگا ہوا جس کو میزاب رحمت کہتے سارا پانی جب کعبے کی چھت پہ جمع ہو جائے اس میزاب رحمت سے یہ نیچے گرتا ہے میرے آپ جیسے عقیدت مند لوگ پاکستانی وہ کوئی گلاس لگا لیتے کوئی کٹورا لیتے تاکہ اس پانی کو محفوظ کر کے اپنے پاس رکھتے اپنے اجزا کو توحفے میں دیتے بھائی یہ بارش کے بعد خانے کعبے کا دھلا ہوا پانی اس کو لیں خدا کا کرنا دیکھیے کہ اس پرنالے کا رخ سیدھا مدین منورہ کی طرف یہ قدرتی نظام ہے کہ اس رخ اس کا پورا جو رخ ہے یہ سیدھا مدین منورہ کی طرف امام اہل سنت قابل کا طواف کر کے جب دیکھتے میزاب رحمت کی طرف جب جغرافیہ دیکھا پتہ لگا کہ اس کا تو منہ بالکل کابل کی طرف ہے تو یہ کہا کہ آل فاضل برجوی کہ غور سے سن تو رضا قابل سے آتی ہے صدا کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھ اصل شفا خانہ مدین منورہ ہے رب کریم ہم سب کو عزیزان گرامی آج کی برکتیں عطا فرمائیں اب ہم دعا کا سلسلہ شروع کرتے ہیں سارے حضرات طبلا روکوں بتی بند ہو جائے گی پہلے ہم ذکر شریف کریں گے اور اس کے بعد میں دعا اور سب حضرات آمین کہیں اور اس کے بعد میں سلاۃ و سلام مختصر ہوگا اور اس کے بعد مناجات اور اس کے بعد آپ شہری تناول فرما کر تفریح لے جائیں لا <الْبَلَى> مستفی جانی رہم تلا کو سلا مستفی جانی رہم تلا سلام شمز میں ہدایا تلا کھو سلام سمج میں ہدایا پیدا کو سلا پہلے سجدے پیروزے ازل سے دو روز پہلے سج دے پیروز یادگاری امر لا سلام مستفا جانے رہم پیلا کو سلام, سلام شم بز میں ہر دایا پیلا کو سلام شرا کے دول بیدرو کے اس پیدا ہم دور نوشئے بز میں جن پیلا کھو سلا مفا جانے پیلا کھوس لام شمع بز میں لا پلا ان کے مولا کے پرو ان کے مولا کے ان پر کرو رو دو رود ان کے اصحاب رہ پلاسلام مستفا جانے رحمت تلا گوسل شم بز میں ہی دایا بلا آلہ کی نعمت پہ دوروں پے آلہ کی نعمت پہ آ آو حق تالا کی مین دلا کو سلا ما جانے متلا کو سلام سمع بز میں دایا پلا کھوسلا لے لدر میں مطلا فجر حق لے القدر فجر حق مانگ کی رشتے کا ملا گھوسلا مستفا جانے رہم تلا کو سلام سمئے بز میں دایا پیلا کو سلا جانی سارا نے بدیرو ہر دے پر دو رو جانی سارا نے بد رو دے بر دو رو دق گودار بیا پلا کو سلام مستفا جان رحمت تلا کو سلام شمع بز میں دایا پلا گوسل موسے آزم ایم کا بنوکا مو سے آزم موقع کا جلوہ شان خدرا پیلا کو تلاش محشر میں جب ان کی آمد ہو جی سب ان کی شرا کو سلام مجھ سے خدمت کے خود سی کہ ہاں راجا سے فد کے ہارضا مستفا رحمت رہا گھوس لام شم بز میں ہدایا تلا کھو سلا اللہ اللہ ہمیں اسی طرح سال بھر صحیح معنی میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنا فضل و کن فرما ہماری خطا و لذیذوں کو معاف فرما یا اللہ حرمین تو یہ کہ ہم سب کو حاضری کا بار بار موقع اطاف فرما تمام حضرات دعا کریں اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کو صحت یابی عطا فرمائے اور رشت و ہدایت کا سلسلہ اسی طرح تا دیر ہمارے رقط کو قائم رکھے یا اللہ اور جتنے بھی حاضرین نہیں بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرمائے مولانا جنید صاحب جو بیمار ہیں سخت علیل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے اور جتنے بھی مومن مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرمائے حبی بہی مل سلعنبی یادین امن السّلیہ وسلم تسلیم اللہ صلی علی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وسلم ربکا رب العزت الحمد للہ کرم والی وباریک وسلیم اللہ محمد وباریک وسلیم اللہ سینا و, و, و, و مولا نا محمد ماؤدینل جول کرن والی وبارک وسلیم حصبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله عليه إلا الله لا إله إله لم لم لم لاہو لم لاہو لم لا ل la ilaha illallah inallah la ilaha inallah la ilaha inallah la ilaha inallah la ilaha inallah la ilaha inallah la ilaha ilaha illamma na ilaha Allahu illallahu illallahu illallahu illallahu illallahu illallahu illallahu illallahu illallahu Inna lillahi <laughs> illallah inna lillahi illallah inna lillahi illallah inna lillahi ILLALLAHU ILLALLAHU ILLALLAHU ILLALLAHU لاہولہ ہو لاہوشند إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ او اللہ او اللہ او اللہ او اللہ او اللہ او اللہ او اللہ او اللہ او اللہ او اللہ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 الله هو الله هو الله هو الله <هو> لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ امنا املہ املہ امنا امنا اللہ اللہ امنا امنا اللہ اللہ ہرنا ہرنا ہرنا ہرنا ہرنا ہرنا ہرنا ام الله الله الله الله الله الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا رحمانو يا رحيم يا رحمانو يا رحم leaving, يا رحمانو رح يا يلا. يا رحمانو يا يا رحمانو يا يا رحمانو يا يا رحمانو يا رحيم يا <تصغي> <تصغي> <بلّ virgin. تصغي> Ya Rahmano Ya Rahim Ya Rahmano Ya Rahim Ya Rahmano Ya Rahim Ya Rahmano Ya Rahim Ya Rahmano Ya Rahim Ya Rahmano ya rahman ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya raheem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 اللہ, محمد الرسول اللہ, صل اللہ تعالی علیہ وسلم تمام حضرات وہ الفاظ دوہرائے جو میں آپ کے سامنے پڑھا فرح ربی من بن و تو بولا Esto, یا, ہاتھ کو اٹھائیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی طریقے سے ہاتھ اٹھائیے استغفر اللہ ربی من کل بین فراہ ربی بن کل دم بین استغفر فرح ربی من کل واتوب بولا ہستر اللہ ربی من کل بین باتو بولا من اللہ ربی مین کل دمبین الله بوئی لفر اللہ ربی مین کل دمبین من مین من كل, من كل اليه استغفر اللہ ربی میندی ولائی لا علاح الا انت لا سبشان کا نی کن تو مین والا اتحان کا انتو من مین لا لاحلہ ات سان کا مین لاحلہ اتبان کا نی کن تو مین والا اتحان کا ان کو الظالمین دعا کیجیے مولائے کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما الہی ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لیں خواتین و حضرات جو تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائیں مولائے کریم سب کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرما الہی ہم سب کی مغفرت فرما مولا ہم سب کی مغفرت فرما الہی ہم سب کی مغفرت فرما ہمارے آبا وجداد کی مغفرت فرما ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما الہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے آبا و اجداد کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے اہل و عیال کے گناہوں کو معاف فرما مولائے کریم ہمیں پل سراط کی سختی سے محفوظ فرما الہی حشر کی سختی سے محفوظ فرما مولائے کریم حضور علیہ السلام کی شفات ہمارے حق میں قبول فرما الٰہی قبر کی سختی سے محفوظ فرما قبر کے ہال سے الہی محفوظ فرما حض قسم کی پریشانیوں سے الہی ہمیں سبکدوشی طا فرما اللہی ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما جتنے حضرات یہاں موجود ہیں ہمارے جتنے عیز اقربا دوست احباب والدین جو جو اس دنیا سے چلے گئے مولا کریم ان سب کی مغفرت فرما الای ان سب کی مغفرت فرما اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ آتا فرما مولا انہیں جنت الفردوس سے مقام فرما مولا ہمارے تمام عیزا کربا کی قبروں کو وسعت اور فسط آتا فرما الہی ہمارے تمام اعزہ کی قبروں کو خوابگاہ بحج بنا الہی ہمارے تمام مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما الہی اپنا فضل فرما کرم فرما مولا اس مجمعے میں جتنے حضرات خواتین و حضرات تیرے دربار میں ہاتھ پھیلا مولا کریم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما الہی مرد سماوی بلاؤں سے محفوظ فرما مولا ارد سماوی بلاؤں سے محفوظ فرما الہی ہاس دین کے حسد سے محفوظ فرما شریوں کے شر سے محفوظ فرما مولا نظر بس سے محفوظ فرما الہی نظر بس سے محفوظ فرما تمام حضرات دعا کیجئے مولا کری ہمارے بیماروں کو شفا کامل لا عجلاتا الہی ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ لا عجلاتا فرما حافظ جنید صاحب ہمارے بہت اچھے حافظ ہیں سخت بیمار ان کے لیے سید زمان علی قادری صاحب ان کی والدہ بیمار ہیں ان کے لیے اور جن جن حضرات نے دعا کی درخواست کی ہے مولا تو سب کا دلوں کا حال جانتا ہے مولا کریم انہیں سب کو شفا کاملا آج اجلا ت نے شفا کام لاجلا تب مولا جو انہیں امراض ان امراض سے الہی انہیں صبح دوشی اطافرم مولا جو اسپتال میں ان کو صحت یا فرما کا اسپتال سبھ دو اطافرم تمام اللہ مریضوں کو صحت کے ساتھ چین سکون تمام تو راحت اطافرم الہی تمام مریضوں کو چین سکون راحت اطا فرما اللہ تمام مریضوں پر اپنا فضل فرما کرم فرما جہاں جہاں بیمار مولاء کریم سب پر اپنا فضل فرما آپ تمام حضرات کے علم میں ہیں کہ دو سال پہلے سے رمضان میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا جس میں ایک لاکھ سے زائد ہمارے مسلمان بھائی جہاں باق ہوئے ان کے لیے خصوصی دعا کی یہ مولا کریم ان سب کی مغفرت فرما لائی ان کی مغفرت فرما مولاؤں نے جوار رحمت میں جگاتا فرما مولاؤں نے جنت الفردوس دو سے مقام فرما آپ یہ بھی دعا فرمائے ان کی جو بیوہ ہیں ان کی اولاد ہیں ان سب کے لیے مولاؤ کی خزان غیب سے مدد فرما اللہ کی خزان غیب سے مدد فرما آپ حضرات کی علم ہے کہ نشتر پارک میں ہمارے باسٹھ کے قریب حضرات شہید ہوئے دو ڈھائی سو حضرات جو ہیں وہ زخمی ہوئے ان کے لیے بھی دعا کیجیے مولاؤن کی مقفرت فرما مولاؤن کی مقفرت فرما اللہ بھی جوار رحمت میں جگاتا فرما مولانے جنت الفر دو سے مقامات فرما ان کے تمام بے بغان اور ان کے بچوں پر الہی اپنے غیب سے مدد فرما اللہی ان سب پر اپنا فضل فرما کرم فرما مولا کریم جو حضرات بے روزگار ہیں ان کو نیک حلال طیب روزگار عطا فرما مولا جو بے روزگار ہیں انہیں نیک حلال طیب روزگار عطا فرما مولا جو برسر روزگار ان کی روزی نے کاروبار میں تجارت میں برکتیں وستیں عطا فرم الہی جو برس روزگار, روزگار ان کی روزی میں کاروبار میں برکتیں وسطیںتا فرم جتنے لوگ یہاں موجود ہیں الہی تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا الہی ہمارے روزی روزگار میں برکتیں اطا فرما نقصان خسران سے محفوظ فرما اردی سماوی بلاؤں سے محفوظ فرما ہر قسم کے پریشانیوں سے الہی محفوظ فرما جو حضرات مقروز ہیں دعا کیجیے مولا انہیں بارق قرض سے عطا فرما الہی انہیں بارق قرض سبکدوشی عطا فرما جی جو جو حضرات مقروض مولاء کریم انہیں بارق قرض سبکدوشی عطا فرما تمام حضرات جانتے ہمارے یہاں جوان بچیاں لوگوں کے گھروں میں موجود ہیں ان کے لیے دعا کیجیے مولا انہیں نیک رشتے عطا فرما مولا ہماری ان بچیوں کو نیک رشتے اطاف ہماری ان بچیوں کو نیک رشتے اطاف ہمارے یہاں گھروں میں جو لڑائی جھگڑا مولا سے انصیت میں بدل دے مولا ہمارے جھگڑوں کو ہماری نفرتوں کو پیار اور محبت میں بدل دے تمام گھروں میں جہاں جھگڑے مولا کریم ان سب کو انصیت میں بدل دے مولاء کریم ہمیں تمام حادثات سے محفوظ فرما کراچی اور پاکستان میں جو حادثات رونما ہو رہے ہیں آپ تمام حضرات جانتے ہیں مولائے کریم وبا اور ان حادثہ سے ہم سب کو محفوظ فرما اپنے حبیب کے صدقے مولا ہم سب کو محفوظ فرما یہ جتنی دہشت گردی اور وحشت گردی ہمارے ملک مولائے کریم اپنے حبیب کے صدقے اس سب سے ہمیں محفوظ فرما اس سب کو ہمارے ملک سے رفا فرما مولا پاکستان کی حفاظت فرما الہی پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرما دعا کیجئے مولا ہماری کراچی شہر کی حفاظت فرما الہی ہمارے اس کراچی شہر کو امن و امان کا گہوارہ بنا اللہ ہماری اس کراچی شہر کو امن و امان کا گہوارہ بنا دعا کیجیے مولا کری ہمیں اسلام پر استقامت عطا فرما مذہب مہذب اہل سنت پر استقامت عطا فرما الائی ہمارے دلوں میں اشت مصطفی را سے فرما دے محبت رسول ہمارے سینوں کو بھر دے سر دعا کیجئے مولا کریم بے دینوں کے مکرو قیس سے بچا مولا شیطان کے مکرو قیس سے بچا مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرم ہمارے ایمان اور دین پر استقامت عطا فرما الہی ہماری حالتوں کو اپنے حبیب علیہ سب کےفیل الہی ہماری حالتوں کو سنوارنے کے ہمیں توفیق عطا فرما مولائے کریم ہمارے جہاں جہاں بھی علماء اور مولا مولاؤن کی عمر میں برکتیں عطا فرما خصوصا دعا کیجیے ہمارے دار المجدیا کے علماء کو الہی برکتیں عطا فرما ہمارے جو مشاء الظام یا مولائے کریم نے برکتیں عطا فرما اس دار العلوم کو اور جتنے ہمارے ادارے مولائے کریم سب کو دین دونی رات چوگنی ترقی تا جہاں جہاں ہمارے علماء اور مشاخ مولائے کریم ان سب کو دین دونی رات چوگنی ترقی تا تھا ہمارے تمام علماء اور مشاخ کو امن و عافیت نصیب فرما بوسو سے دعا کیجیے آستانہ بریلی شریف میں تمام شہزادوں کو اور خصوص ان حضرت اللہ مولانا اختراضا خان صاحب کو صحت کامل عجلاتا اللہ انہیں صحت کاملا عجلاتا فرما پیلی بھی شریف میں ہمارے جتنے شہزاد مولا سب کو امن و عافیت نصیب فرما مرحرا شریف کے تمام شہزاد خصوصاً امین میاں صاحب کو الہی صحت و آفی تطا فرما مولا ہمارے ان تمام آستانوں سے رزد دو ہدایت کا سلسلہ تھا قیام قیامت جاری اور ساری فرمت ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما ہماری مساجد میں مولائے کریم ان کی حفاظت فرما الہی ہماری مساجد اور ہمارے مدرسوں میں رزد دو ہدایت کا سلسلہ تھا قیام قیامت جاری اور ساری فرمت دعا کیجئے اس کو دعا کیجیے اس محفل کو منعقد کرنے میں جن جن حضرات نے دام دن میں قدم سخن حصہ لیا مولاؤن کی پیش کر اپنے دربار میں قبول فرما مولائے کریم جو کارکنان خدمت انجام دے رہے ہیں مولائے کریم ان کے کارکنان کی خدمت کو اپنے دربار میں قبول فرما ہمارے بزم رضا کے کارکنوں کی خدمات کو اللہی اپنے دربار میں قبول فرما دعا کیجیے مولائے کریم جن بچوں نے امتحانات دیے ان کو امتحان میں کامیابی کا مرانی اس اور خصوص دعا کیجیے مولا جن بھائیوں نے اتقاب کیا ان اتقاف کو اپنے دربار میں قبول فرما مولا ہماری اس مسجد میں یا جہاں جہاں لوگ موتقف ہیں مولائے کریم مولائب کریم ان سب کے احتکاب کو اپنے دربار میں قبول فرما الہی سب کو حضر عظیم عطا فرما الہی جو احتکاف میں بیٹھنے والے حضرات نے اپنے لیے ہمارے لیے ملک کے لیے مسلمانوں جو دعائیں کی مولائب کریم اسے اپنے دربار میں قبول فرما دعا کیجیے مولا اس رمضان کی برکتوں سے ہمیں متمت فرما ہم نے جو رمضان میں قرآن مجید سنا اور سنایا مولاء کریم اسے اپنے دربار میں قبول فرما جو قرآن ہم نے تلاوت کیا مولا اسے اپنے دربار میں قبول فرما مولا ہمارے پڑھنے اور سننے والوں کے پڑھنے اور سننے کو اپنے دربار میں قبول فرما الہی بار بار ہمیں ایسے رمضان عطا فرما رمضان کی تمام برکتوں سے الہی متمد فرما دعا کیجئے جو ہمارے بھائی جھوٹے مقدمات ملوث ہیں مولائے کریم ان کے جھوٹے مقدمات سے انہیں صبح دوشی عطا فرما یہ ان کو جھوٹے مقدمات سے انہیں سبکدوش یا تھا اور ہم یہاں کراچی میں ہیں لیکن آپ دعا کیجئے ہمارے وہ مسلمان بھائی جو بیرون پاکستان مدینے شریف میں یا عمرے پہ گئے ہوئی یا دیگر ممالک میں مولا کریم ان سب کو امن و آفیت نصیب فرما مدینے شریف میں ہمارے شہزاد حضرت اللہ مولانا ڈاکٹر رضوان صاحب کو صحت کام عطا فرما اللہی صحت کامل عملہ تا فرما جہاں جہاں ہمارے احباب ہرمین شریف ہے ان کو امن و عافیت فرما ملائی کریم اس ملک میں نظام مصطفیٰ کو جاری اور ساری فرما خوشی دعا کیجیے مولا ہمارے حکمرانوں قتل سلیمتا فرما اللہ ہمارے حکمرانوں قل سلیمتا فرما اللہ پاکستان کی حفاظت فرما دعا کیجیے مولا عالم اسلام پر رحم فرما اللہ عالم اسلام پر رحم فرما مولائے کریم مسلمان جہاں کفار مشرقین سے برسر پیکار مسلمانوں کو نصرت نصرتہ فرم الہی مسلمانوں کو کامیابی کامنا ہمکنار فرم خود دعا کیجیے مولائے کریم جہاں جہاں مسلمان ان کی عزت و آبرو جان و مال کی حفاظت فرما مولا مسلمان جہاں کہیں بھی ان کی عزت و آبرو ان کے جان و مال کی حفاظت فرما مولائے کریم جہاں جہاں مسلمان الہی ان کی حفاظت فرما مولا افغانستان کے مسلمانوں پر رحم فرما مولائے کریم عراق اور بغداد کے مسلمانوں پر رحم فرما کشمیر کے مظلوم مسلمانوں پر رحم فرما چچنیا اور فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما الہی ان کی غیب سے مدد فرما جہاں جہاں مسلمان مولائے کریم سب پر اپنا فضل فرما کرم فرما مولائے کریم ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب کے سطح اپنے دربار میں قبول فرما جن حضرات نے اپنے مریضوں کے لیے ہمیں لکھا اور آپ حضرات سے دعا کی درخواست کی مولاتوں سب کا دلوں کا حال جانتا مولائے کریم سب کو شفا آجل آتا فرما ان مسجد کے جو صدر ہیں اراکین ان کے بھی دعا کیجیے مولا انہیں بھی امن و عافیت نصیب فرم ہمارے مدارس کے جتنے مدرسی نے مولائے کریم سب کو امن و عافیت نصیف سب کو الہی صحت کاملہ عجلہ عطا فرما اس محفل پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما الہی اپنا فضل فرما کرم فرما ربنا تقبل منا ان کا سمی العالیم وہ تو علینا ان کا طواب الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لا دونك رحمة إنك أنت الوحار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا لاب النار ربنا اغفر لنا ولخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولخواننا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا انك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واغفر لنا ورمنا واف و غرل ورف و غرل ورمنا دعا کیجئے یہاں جو ہمارے علماء کرام موجود جو احباب بھی موجود ہیں الہی ان سب کو صحت و آفیتہ فرم پسند حضرت علامہ مولانا ضیاء المصطفی صاحب دامد العالیہ مولائک میں صحت و آفیت اتا فرما جہاں جہاں ہمارے اہباب ہیں سنی بھائی ہمارے مولا سب کو صحت کامل آج لا تا فرما الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایدین سراط المستقین سراط الذین انعمت علیہین و اید مغدوب علیہین و لالضالین آمین یا رب العالمین مولائے کریم جو کچھ بھی ہم نے پڑھا تیرا ذکر کیا تیرے حبیب علیہ سے ذکر کیا جو آیا تھے مقدس تلاوت کی سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما تو عام مہاجر جو سحری کے لیے انتظام اہتمام کیا مولائے کریم اسے بھی اپنے دربار میں قبول فرما مولا اس کا صباب مرمت فرما صباب کا حدی نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عقدس میں پہنچات مولا حسد کے وسیلے سے جمی امبیائی کرام علیم صلاح کے بارگاہ عقدس میں پہنچاتے مولا حضور علیہ سلاۃ وسلام کے جملہ اہلی بیت جملہ ازواج مطالعہ تابعین تابعین تابعین عرب جتنے ہمارے سلاسل سلسلے قادریا چشتیا سوربندیا نقش بندیا تمام سلسلوں کا قابل بزرگان دین دیگر تمام بزرگان کے ارواح مقدسہ کو پہنچا کر بالخصوص ہمارے شیخ حضور پنو سرکار غوث سے رضی اللہ ہمیں قربار کو سباب پہنچا کر جمی الہی ہمارے مشائق الزام علماء کرام فقائے کرام مفسرین محدثرین مشتین سب کی ارواح ہے اس کا ثواب پہنچا کر جتنے حاضرین یہاں موجود مولائق ہمارے آئی ذخا دوست احباب رشتے دار والدین مولائے کریم سب کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا جتنے ہمارے مسلمان بھائی جن کا خاتمہ مذہب محذب اہل سنت جماعت پہ ہوا مولائے کریم سب کے ارواح کو اس کا ثواب پہنچا کر کریم سب پر اپنا فضل فرما کرم پر پن فرم آرمین یا ایوہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد الماودین الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاه وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین جہاں جہاں حضرات کھڑے بیٹھے ہیں اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں تو